نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنیادم رسول مختصم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان معظم ہے من منصل علیہ کی یومن خمسین امرطن یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے گا میں اس کے ساتھ بروز قیامت مسافہ کروں گا حبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلام علی رسول اللہ ہمارے نگران مرکزی مجلس شُرا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران تاریخ اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے لبیک آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اس سلسلے کے اندر ہم ایک پرٹیکولر موضوع پر نگران شرح سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیگمنٹس بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں آپ کے سوالات آپ کی کالز اور آپ کے میسجز یہ بھی ہمارے سلسلے کا لازمی حصہ ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں آج جس پرٹیکولر موضوع پر ہم نگران شرح سے مدنی پھول لینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ابتدائی طور پر مدنی پھول ہمارے مہروز بھائی بیان کریں گے لیکن جو سیگمنٹس ہوں گے کچھ ان کے بارے میں میں آپ کو کرتا ہوں آج انشاءاللہ شاء اللہ سے ہم مدنی اشعار کی تقرات بھی کریں گے اس کے علاوہ نگران شعرا سے مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ ایک لفظ بھی نگرانی شعرہ کو بتانا ہوگا اور آپ کی کالز اور آپ کے میسجز پر نگران شرح کو مدنی پھول بھی دینے ہوں گے ان شاء اللہ کیا ہے اور اس کے کیا ڈائمنشنز ہیں مہروز بھائی بتا رہے ہیں الحمدللہ للہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مسجد ہے یعنی ایک مقام ہے ایک مخصوص مقام ہے وہ مقام ہے جو مسلمان جہاں پر اجتماعی طور پہ اپنی عبادات بجا لاتے ہیں اور یقینا جب مسجد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جو منتقل ہوتا ہے ابتدائی طور پر مسجد الحرام کی طرف مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلاط السلام کی طرف مسجد بیت المقدس کی طرف اور پھر جو ہے مسجد کی طرف اگر ہم دیکھیں غور کریں تو مسجد ایک ایسا گھر ہے ایسا مقام ہے کہ جس کی نسبت رب کائنات کی طرف ہے یعنی گھر کی جو مقام کی گھر کی جو برکت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے وہ صاحب مکان کی وجہ سے ہوتی ہے صاحب مکان جتنا بلند و بالا عظمت والا ہوتا ہے اتنا ہی اس گھر کے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 پانے کے لیے بنی ہے وہ ساری کی ساری مساجد چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں چاہے کچی ہوں چاہے پکی ہوں جیسی بھی ہوں تو وہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کی عظمت اور رفت کے کیا کہنے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مساجد کی تعمیرات تعمیرات اور آباد کاری کو قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے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 تو ان کو بھی مساجد کی آباد کاری میں شمار کیا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو مسجد بناؤ تحریک بھی ہے گویا کہ کیونکہ ہماری ایک مجلس سے ہمارا ایک شعبہ ہے باقاعدہ دعوت اسلامی کا خدام المساجد کے نام سے جو مساجد تعمیر بھی کرتا ہے جو پرانی قدیم مساجد ہیں ان کی تزئین و آرائش بھی کرتا ہے تعمیر نو بھی کرتا ہے اور پھر دعوت اسلامی کا ایک الحمدللہ للہ وجل نعرہ ہے جو ہم مدنی مذاکروں میں امیر الہ سنت کی مبارک زبان سے بھی سنتے ہیں نگران شعرا بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں حصول برکت کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں مسجد برو تحریک جاری جار رہے جائے جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ اس کے جو فضائل و برکات ہیں اس, اس موضوع کی جو مختلف ڈائمینشن انشاء اللہ کچھ ہمارے مبلغین بھی بیان کریں گے اور اللہ نے چاہا تو جب نگرانی شعرا آئیں گے تو ایک نیا باپ کھلے گا مزید ڈائمینشن بڑھیں گی اور کچھ سوالات ہمارے ہیں جو ہم تیار کر کر آئیں انشاءاللہ شاء اللہ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ سوالات وہ ہوں گے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کریں گے انشاءاللہ آڈیو کی صورت میں وائس کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں ممکنہ صورت میں ان کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی ہم نیت رکھتے ہیں مہروز بھائی دنیا میں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جی اور بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہوتے ہیں کوئی کسی شخص کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے آ, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی نانی کا گھر بڑا محبوب ہوتا ہے بعض جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر جانا پسند کرتے ہیں اور اس کو محبوب رکھتے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیے اس مقام کی عظمت کا جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرمائے وہ مقام, دلوقتي مقام دلوقتي جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے دلوقتي اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہوگی اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ مقام ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے مسجد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ مکان ہے مسجد اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک ایک پسندیدہ مکان ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت سبحان اللہ ہے سبحان اللہ مساجد بالکل یہ وہ جگہ ہے ایک تو فضائل کے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا دوسرا سلمان بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان پانچوں وقت جمع ہو کر اتحاد اتفاق اور اجتماعیت کا ایسا مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ جیسی اجتماعیت کا مظاہرہ شاید کوئی اور یعنی کہ کسی اور مقام پر پیش نہ کیا جا سکے مساجد کی بات اگر ہم کریں تو سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں بنائی گئی وہ ہے مسجد حرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابذر عفار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے پاک کے راوی ہیں ارض کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ سلاح وسلام سے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ارشاد فرمایا مسجد حرام سبحان میں نے کی اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی فرمایا مسجد اقسا پھر میں نے ارض کی کہ ان دونوں مساجد کے درمیان فاصلہ کتنا ہے فرمایا چالیس سال سبحان تو اس کے تحت مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے عرض کرنے سے آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے مسجد حرام کی تعمیر کی اور اس کے بعد یا تو چالیس سال کے بعد آپ نے ہی مسجد اقساں کی تعمیر کی یا آپ کی اولاد میں سے کسی اور نے تعمیر کی اچھا ہم دیگر روایات میں پڑھتے ہیں تفاصیر میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کیا پھر مسجد اقساں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگوں کے درمیان ایک ہزار سے زائد کا فاصلہ ہے ایک ہزار سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس کا یوں ہوگا کہ پہلے تو چونکہ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور انہیں بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر مسجد اقسا کو تعمیر کیا تو مسجد حرام مسجد اقسا فضائل و عظمت والی مسجد نوی شریف اور اس طرح دنیا میں بے شمار مساجد ہیں اور پھر مسجد کبا جو اسلام کی پہلی مسجد ہے تو اس کے فضائل و اپنی جگہ کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی مسجد خوبا خوبا ہے سبحان اللہ نگران مرکزی میری شورا حضرت مولانا حاجی حامد محمد عمران تاریخ حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ مدینہ ہال میں نگران شورا رشیف لا چکے ہیں اور میں نگران شورا کی زیارت بھی کر چکا ہوں انشاءاللہ شاء کچھ ہی دیر میں نگران شورا انشاءاللہ اپنی نشست پر موجود ہوں گے اور ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور مسجد موضوع اور عنوان اس لفظ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے مسجد کے انتظام سے متعلق مسجد کی آباد کاری سے متعلق مسجد کے بنانے سے متعلق مسجد کی ضرورت سے متعلق مسجد کتنی مسجدیں کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے یعنی مسجد سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کسی بھی ڈائمینشن کا ہے مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے آپ کال کے ذریعے میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اور اپنا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ نگران مرکزی میز سے شرا حاجی مران اللہ تعالیٰ ہمیں سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبا کیا بات ہے آپ مرحب اللہ جد خیر مسجد آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی کل بھی کل رات کو وکاری کا بینا کے اسلامی بھائی باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے پوری کا بنا کے اسلامی کا مبش بارہ سو اسلامی بھائی خزانہ مدینہ میں موجود تھے آپ نے ان کی مدنی تربیت بھی فرمائی اور ان کو ایک سو بارہ مساجد تعمیر کرنے کا ہدف بھی دیا اور اس کے علاوہ بھی داود اسلامی پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ بیرون ملک میں بھی مساجد کا کچھ افتتاح کر کے آئے ہیں کچھ جگہ بھی دیکھ کر آئے ہیں دیگر بھی اس طرح کے آ, معاملات ہیں سوال یہ ہی ہے کہ اتنی زیادہ مشینیں کیوں بنا رہے ہیں جو پہلے بنی ہوئی ہیں ان کی آبادگاری کا خیال کریں وہ جب فل ہو جائیں اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ بھر جائیں اور وہاں پر پورے نہ آئیں لوگوں کے لیے ناکافی ہو جائیں پھر اور بنائیں اتنا زیادہ ہدف دینے کی کیا حاجت ہے الحمد للہ ربی الدین سب سے پہلے تو عادت و شمار درست کر لیے جائیں کہ کل بارہ سو اسلامیہ تو نہیں تھے رمضان حال میں میرے نہیں سکتا کہ سارے چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ اسلامی سما جائیں مجھے ایسا لگتا ہے تو رمضان حال ہی میں اسلامیہ جماعت ہے تو یہ فیگر جو ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے اگر وہی وہ والے سن رہے ہوں گے تو یہ بھی ہنسیں گے کہ یہ بارہ سو کہاں سے آ تھے تو ساڑھے چار سو پانچ ہو سکتا ہے کہ ہوں جو مجھے اندر نظر آئے دوسری بات رہی مسجد کی تو مسجد یہ مسلمانوں کا ایک طرح سے مرکز ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اس کی اہمیت ہے حدیث پاک میں اس کی اہمیت موجود ہے تو اور اب بھی اگر ہم اگر جائزہ لیں تو جیسے کہ باب المدینہ کی جیسے آپ نے بات کی وقاری کابینہ کی جی وقاری کابینہ میں ہم، ہمارے یہ نسبتوں والے نام ہوتے ہیں مختلف علاقوں کو ہم ایک نام دے دیتے اس کا کابینہ نام رکھ دیتے ہیں تو وقاری کابینہ یوں سمجھیے کہ اس میں یہ بفر زون آ گیا آپ کا واٹر پمپ آ گیا ناظم آباد نور ناظم آباد اس طرح کی جگہیں آ گئیں یہ ہمارے خدا المساجد کے ذمہ دار مہروز بھائی ہیں وہاں کی اچھا کابینہ کے کل تھے یہ ساتھ تو اب عرض یہ ہے کہ اس سمے دنیا کے مختلف علاقوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان کی جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ابھی بھی مساجد دنیا بھر میں کم ہے تو مساجد کا جتنا زیادہ ہو کیونکہ آپ کہہ رہے کہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان کو تو آباد کریں تو ان کو آباد کرنے کا نظام اپنی جگہ پر ہے کوئی بھی ریاست بھی ہوتی ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ جب شہر کے باہر آدمی کھلے آسمان کے نیچے لوگ رہنا شروع کریں گے تو وہ آبادی کنسٹرکشن شروع کرتی ہے جی شہر آباد ہوتے رہتے ہیں شہر آگے بڑھتے رہتے ہیں مسجد آباد کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے نکی کی دعوت سے کیونکہ اب بھی اگر باب المدینہ کی بات کریں مرکز اور لاہور بڑے شہروں کی اگر ہم بات کریں تو اب بھی اگر ان میں موجود مسلمانوں کی جو تعداد ہے میں کہتا ہوں وہ جو تعداد ہے مسلمانوں کی تعداد ہے اگر اس کی پچاس فصد بھی اگر مسجد میں آ جائے نا تبھی ہماری مسجدیں کم ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے مسلمانوں کی اکثریت نمازی نہیں ہے جو نمازی ہیں ان میں اکثریت درست نماز نہیں پڑتی یہ ہماری کیلکولیشن ہے تو جب آبادی ہے مگر مسجد نہیں ہے اب ہم کہیں گے کہ جناب تو اس میں بعض اوقات سستی بھی ہوتی ہے یار مسجد اگر قریب ہو تو یہ شاید چلے جاتے یا مطلب یوں ہوتا ہے کہ یار آپ چلے جائیں کیونکہ مارکیٹ قریب ہو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کل ہم نے ایک ذہن دیا ہے میں براہ راست بھی ذہن دے دیتا ہوں ہزار کلہ اوفیئر کے تو ہماری بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اونر والی نہیں ہوتی وہ ایک تنظیمی کانٹیکس میں تنظیمی ایک پروسپیکٹس میں بات کی جاتی ہے مگر براہ راست کے کچھ میں یوں ارض کر دوں گا کہ گھر وہاں لیں جہاں مسجد ہو اور راشی نے رسول کا پورا نظام ہو سبحان اللہ. گھر وہاں لیں جہاں مسجد ہو اور راشی رسول کا پورا نظام ہو یا پھر جہاں گھر ہے نا وہاں مسجد بنائے اور راشی رسول کا پورا نظام بنائیں اس میں آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تحفظ ہے اور دین و ایمان کی عقائد و نظریات کی سلامتی اس میں چھپی ہوئی آپ نے قلبی بھی مدنی پل دیا تھا اور آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بیرون ملک آپ کو کچھ عرصہ رکنا پڑا اور کچھ معاملات آپ نے مذاق فرمائی تھی اور جب آپ کی یہ ذہن بنا کہ یار مجھے رہائش کرنی ہے تو پھر جو دیگر وہ ایک چیز الگ مدنی پول تو ایک چیز الگ تھی کہ آدمی جہاں رہنا چاہتا ہے نا وہاں کے لیے مسجد کی ایک صورت بناتا ہے مگر یہاں تو لوگ ایریا دیکھتے ہیں دیکھ. اچھا پروس دیکھنا چاہیے یہ بات درست ہے کہ جب بھی آپ گھر لیں اچھا پروس دیکھنا چاہیے مگر میں کہتا ہوں اچھا پڑوس بالکل دیکھیں کیا دیکھیں علاقے میں محلے میں مسجد نہیں دیکھیں گے ہم نے دنیا میں سے کئی شہر دیکھے ہیں کہ جس میں لوگ آباد مسلمان آباد ہیں مگر مسجد نہیں ہے ان کو بھی ہم نے جا کر یہ ذہن دیا کہ مسجد تو بنائیں مسجد کیوں نہیں بناتے اگر یہ سو دو سو مسلمان مل کر پانچ سات سو مسلمان مل کر کوشش کریں تو کیا مسجد نہیں بن سکتی ایک آدمی اپنا دو کروڑ کا تین کروڑ کا گھر بنا سکتا ہے تو سو مسلمان مل کر کیا ساٹھ ستر لاکھ روپئے کیا تیس چالیس پچاس لاکھ روپے کی مسجد ہی بنا سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ مسجد بنانے کا رجحان نہیں ہمارے یہاں دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں مساجد کی تعمیر یہ ریاستی طور پر کی جا رہی ہے وہاں پر آپ کو مساجد میں کہتا ہوں گلی کچے میں ملتی ہے جیسے ہم کئی میرے دنیا کے ایسے مسلم ممالک میں جانا ہوا ہے وہاں کوئی مطلب ایشو ہی نہیں ہے ایسا مسجد کا آپ چلیں تو آپ کو یہ منارے اور یہ سب مسجدیں مسجدیں ہوتی ہیں کئی ایسے ممالک ملتے ہیں تو وہاں پر چونکہ ریاستی طور پر بنائی جاتی ہے تو جو بھی ایک ایریا آباد ہوتا ہے تو اس ایریا میں مسجد کی ترقی بنتی ہے اب بھی بڑے بڑی سوسائٹی ہمارے ہاں بنتی ہیں وہ سوسائٹی بنانے والوں سے بھی میں ارض کرتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کوئی ہمارے ہاں ایس کی کوئی سٹینڈرڈ بھی تو نہیں ہے نا کہ کتنی آبادی پر کتنے فاصلے پر ایک مسجد ہونی چاہیے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شریعت بھی ان باتوں کو انڈوس کرے گی جو میں ارض کر رہا ہوں اگر خلاف اشارہ ہو تو واپس کر دی جائے نہ اس کو قبول کیا جائے مگر میں نے جو مسائل پڑے ہیں اس کی روشنی میں میں ایک اپنا سوچ ارض کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی پیدل پانچ سے سات منٹ کی واکنگ پر مسجد ہونی چاہیے پیدل پانچ سات منٹ کی واکنگ پر, پر مسجد ہونی چاہیے یعنی میں گھر سے نکل کر پانچ سے سات منٹ کی واکنگ کروں اس کو بلے تو آپ دو تین منٹ اوپر نیچے کر لیں واکنگ کروں تو مسجد میں میں پہنچ جاؤں اتنی قریب مسجد ہونی چاہیے اب اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں تو اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر سینکرو فلیٹ سینکرو بنگلے اور سینکرو مطلب کہ ہزاروں فیملیز رہتی ہیں تو مسجد کتنی جناب ایک مسجد کتنی جناب دو وہ ایک پورے ایریا کی ہے کہ بڑی مسجد ہو جاتی ہاں تو دیکھئے وہ چھوٹی سی ہوتی ہیں جس طرح آپ مطلب یہ اس کو اصل میں اس کو اتنی امپورٹینس نہیں ہے دیکھیے تفریح ہے نا کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے کوئی کہے گا کہ جناب ہم نے پارک بھی ایک ہی بنایا ہے تو ہم نے ہاسپٹل بھی ایک بنایا بنا پانچوں ٹائم کسی کو ہاسپٹل جانا نہیں ہوتا پانچوں ٹائم کسی کو پارک جانا نہیں ہوتا بزرگ لوگ مطلب کہ آپ مثال لیں گے اثر پڑ کر ایک آدمی اگر گھر آتا ہے اب تھوڑی جگہ مغرب کی اذان ہوگی تو کیا اتنی مسجد قریب ہے کہ یہ مسجد میں پیدل چلا جائے پھر مغرب پر کا گھر آتا ہے تو کہ اتنی قریب اذان ہے اتنی قریب مسجد ہے کہ مغرب کی اذان عشا کی اذانوں کی تو وہ چلا جائے شریعت تو بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے نا تو جو مطلب کہ جماعت جن پر واجب نہیں ہوتی ان کے جو اعتذار یعنی عذر ہیں اگر اس باپ کو آپ پڑھیں گے جو میں نے ارض کیا ہے تو جو میں اس وقت آپ کو پوائنٹ او ویو کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر میری ساری گفتگو کی آپ کو کہیں نہ کہیں تصدیق مل جائے گی میں پھر اس موضوع کو اتنا نہیں لیتا کیونکہ ویسے لوگ جماعت نماز پڑھنے میں سست واقع ہوئے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا اللہ کرے کے ہو جائے کہ ہماری یہاں تو اب چونکہ خدام المساجی دعوت اسلامی کا پورا شعبہ ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بھی ہماری پریزنٹیشن دیکھی تھی دی تو ہماری سالانہ تقریباً چھ سو یا اس سے زیادہ مساجد بنانے کی ہماری ایوریج ہے سالانہ دعوت اسلامی کے تحت بنائی جاتی ہیں اور اس میں میں یہ ضرور ارض کروں گا اس میں کئی مساجد ایسی ہیں جن کی ہمارے پاس شاید کیلکولیشن نہیں آتی میں ایز اے تنظیمی طور پر جو میری معلومات ہے اس کا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہلکا اور علاقہ سطح پر عموماً اسلامی بھائی مل کر محلے کی سطح پر مساجد بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس ریکارڈ پر بھی آ جائیں ہمارا ایک شعبہ خدن مساجد ہے شعبہ تعمیرات اپنی جگہ پر ہے لیکن ممکن ہے کیونکہ ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی میری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمارے بارہ سو سے زیادہ مساجد کی جو تعمیراتی جو پروجیکٹس ہیں وہ آن ہیں وہ ہو رہے ہیں جی علاقے کے الگ ہیں صحیح تو یوں دیکھا جائے تو یہ بھیا وقت تو وہ پندرہ سو دو ہزار شاید ہمارے تعمیراتی پروجیکٹ چل رہے ہوں ابھی میں پچھلے تھوڑے عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو, تو وہاں مجھے بتایا کہ یہ جگہ ہے ہم نے لے لی ہے مسجد کے لیے آؤٹ کلاس لوکیشن پر لیے لوگ اپنا مکان اور بنگلہ لینا پسند کرتے مسجد آؤٹ کلاس لوکیشن پر ہونی چاہیے میں کور اللہ کے بھی گیا مجھے کہا کہ یہاں پر مسجد نہیں ہے مسجد ہونی چاہیے یہ جگہ بک رہی ہے ہم خریدیں گے اب میں واپس آیا ہوں تو مجھے اطلاع مل گیا کہ ہمارے اسلام بھائی نے وہاں کا بھی سودا کر لیا تھا سبحان اللہ تو یہ ہے ابھی جاپان کے اسلام بھائی ملے تھے مجھے ساؤتھ کوریا آئے تھے تقریباً چھ سات دن وہ سات... چھ دن وہ ساتھ رہے الحمد للہ جز خیر تھے تو وہ بھی ہدف لے کر گئیں گے انشاءاللہ آنے والی ماہر رمضان میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہوگا اور انشاءاللہ اس پر تراوی کی نمازیں ہوں گی کرنی تھی مساجد کی تعمیر پر آپ نے اتنا ذہن دیا مدنی پھول دیے عرض یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر پر مساجد کے ہونے پر معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں فوائد و سمارات کیا ملتے ہیں جس علاقے میں مسجد ہو اس سے کیا فوائد سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ کوئی مائنس نہیں ہے آئیں گی مائنس نہیں ہے مائنس نہ ہونا خود جی ایک پلس ہے ٹھیک ہے کیونکہ مسجد کا کوئی بھی منفی پہلو نکالی ہی نہیں سکتا سیوا اسے اس کا جس کے دماغ میں کوئی مطلب کہ وہ عجیب و غریب قسم کا اور وہ, وہ چلو میں برا لفظ نہیں کہتا سمجھ جائیں آپ مطلب یہ لوگ قابل ذکر بھی نہیں ہوتے قابل ذکر بھی نہیں ہوتے اللہ ان کو ہدایت ادا کریں تو دوسری بات یہ کہ مسجد ہوگی آپ کے بچے قرآن پڑھنے جائیں گے اللہ. آپ کے گھر کے لوگ جمعہ سے نماز پڑھنے جائیں گے اللہ. وہاں پر جمعہ میں اچھا ایک واض و نصیحت والا بیان ہوگا جس کی ہم الگ سے کوشش کریں دیکھیں میں ایک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کو بھی پریفر کرتا ہوں کیونکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ چینل پر اور جی. انہیں پتا کہ میں ایک تنظیم سے بلونگ کرتا ہوں جنرلی تمام عاشقان رسول کو ہی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مساجد بنائیں مساجد کے ساتھ ساتھ اس کے ممبر و محراب کے لیے ایک اچھے امام کا تقرر ہونا جو قرآن و سنت کے مطابق عقائد نظریات اخلاقیات معاملات ان تمام تر چیزوں پر ایک سیر حاصل اور اتھینٹیکیٹ اور درست بیان کرتے ہوں تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ایسی جگہ پر جب مسجد ہوگی میں کہتا صرف مسجد ہی آپ کے گھر کے ماحول کو بدل کر رکھ دے گی آپ کے بچوں کے انداز کو بدل کے رکھ دے گی ایون کہ ایک مسجد سے ایک اچھا امام اور اچھے امام کے اس کے تقوی کے اور اس کی پرہیزگاری اس کے اچھے بیان کے اثرات اس گھر میں موجود اسلامی بہنوں کو جو پردے کی حالت میں رہتی ہیں ان کے اندر بھی مدل انقلاب برپا کرے گی کیونکہ مردوں کی سوچیں بدلیں گی سبحان اللہ بچوں کی سوچیں بدلیں گی اتنا اثر ہے مسجد کا اثر اتنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے بھی تھوڑی دیر پہ یہی بیان کیا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے مسجد کی تعمیر کی غبا مسجد مسجد نبوی شریف غبا مسجد دیگر تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت دیکھیں اور صحابہ کرام کی سیرت مسجد حتیٰ کہ جب جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے جاتے تو تاکید تھی کہ جہاں اذان کی آواز آئے وہاں پر تو ان کے لیے الگ تاکید تھی کہ وہاں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہوگی تو مسجد کا ہونا مناروں کا نظر آنا اذانوں کا ہونا یہ اگر آپ بیرون ملک سفر کریں تو مجھے اس کا بہت احساس ہوتا ہے جب میں کسی جگہ رہتا ہوں اور وہاں مسجد نہیں ہوتی اور مجھے گہرے مسجد کسی اور جگہ پر قیام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر پھر عجیب و غریب قسم کی کسی کی عبادت گاؤں کی آوازیں آتی ہیں اور میں لٹرلی میں اذان کی آواز سننے کو ترستا ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں اور میں کہ ایسے ملک میں پہنچتا ہوں جہاں اذان کی آباد آ رہی ہوتی ہیں تو ایک طبیعت کو خوشی ملتی ہے کہ یار میں ایک ایسے ملک میں جہاں مجھے میرے رب کا کلام سنائے دے رہا ہے مجھے رب کا نام سنائے دے رہا ہے بنا ایسے دنیا میں کئی ملک ہیں جہاں کئی کی کلومیٹر میٹر کے فاصلے پر رہیں تو مسجد نہیں ہے میں چاہتا ہوں ہمارے اسلام بھائیوں کے پاس کیونکہ کہ کہنا مسجد بناؤ مسجد مسجد بنائیں یہاں درس بیان اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ان تمام تر چیزوں کو بالکل عام کریں آباد کریں ٹھیک ہے ایک سوال ہو رہا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو داستی والوں کو مسجد دینی ہو تو آپ لوگ بیس سوال کرتے ہیں یہ پلاٹ جو ہے یہ کون سا ہے یہ وراثت کا ہے یا یہ خود خریدا ہوا ہے یا یہ ہبا ہے یا یہ کیسے ہے کیسے ہے کیسے کرنے ہے ویسے کرنا یوں نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بیس سوال کر لیتے ہیں جب کر کے عام سے پلاٹ لیں مسجد بنائیں اللہ اللہ خیر اس کے لیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس سب کے شرعی احکام ہوتے ہیں اور شرعی احکام کے مطابق ہی دعوت اسلامی چلتی ہے نہ تو پہلے لوگ بنا رہے ہیں مسجدیں جگہ لے رہی مسجد بنا رہی بیٹھ کر ہم یہاں بیٹھ کر یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر لے میں نے خود دیکھا خدام المساجد کے دفتر میں کہ ایک صاحب آئے فائل لے کر آئے کہ یہ گھر ہے یہ آپ لے لیں مسجد بنا لیں وہ فائل لی گئی چیکنگ ہوئی اور چیکنگ کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جی ہم یہ پلاٹ ہم یہ گھر نہیں لے سکتے لہٰذا آپ یہ فائل لے جائیں مطلب آتی ہوئی چیز کو آپ نے واپس کر دی اصل میں یہ تو آپ کو دعوت اسلامی والوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ لاکھوں کروڑ روپے کی آئی ہوئی چیز کو یہ واپس کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا لینا شرن جائز نہیں ہوتا کئی صورتیں ایسی ہیں کیوں کہ اس پلاٹ کے اندر یا تو کسی بیوہ کا حق ہوتا ہے जीवा. اس پلاٹ میں یا کسی وارث کا حق ہوتا ہے اس پلاٹ میں کسی نابالغ کا حق ہوتا ہے اس پلاٹ میں کسی یتیم کا حق ہوتا ہے اور ہمارے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں اس پر اطمینان نہیں ہوتا اور چونکہ ہمیں دارالرفتہ علیہ سنت کی اللہ کی رحمت سے سرپرستی حاصل ہے تو ان کی طرف سے ہمیں ایک مدری پھول دیے گئے اور ہمارا شعبہ ہے وف املا اثاثہ جات وغیرہ تو جو, جو کچھ ہوتا ہے اس کی اسکوٹنی ہوتی ہے اسکوٹنی کے بعد اچھا پھر آپ جتنے جو مطلب کے پیدر پہ سوالات کر رہے ہیں مجھے بتا ہے دنیا کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو پیپر ورک پورے ہوئے بغیر آپ کی فائل کو قبول کر لیتا ہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جناب یہ پہلے ڈالیے یہ ڈالیے یہ کام ہے یہ, ہے, یہ کام تو دے رہے ہیں نہیں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ دے رہے ہو تو ہم نے بھی کون سا مطلب کہ اس کے اندر کوئی پلازہ بنانا ہوتا ہے مسجد بنانی ہوتی ہے اب آپ بتائیے کہ لاکھوں روپے لاکھوں کروڑوں کا پلاٹ لے کر اور لاکھوں کروڑوں روپے کی کنسن کر کے کل آپ کو یہ فتویٰ ملے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا مقرر تحریمی ہے اللہ اکبر یہ بہتر ہے یا پہلے سے ہی اس کی ترتیب بنا لی جائے یہ بہتر ہے اگر یہ اگر تو دعوت اسلامی والوں کو شاباشی دینی چاہیے کہ یہ آئی ہوئی چیز کو یوں واپس کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ چاروں کو ارض کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے دنیا بھر کے آشیقان رسول کو اسلامی بھائیوں کو ارض کروں دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے ثواب کے لیے جب ثواب نہ ملے تو کام کرنے اچھا ثواب نہ ملے الگ کرنے کا گناہ ملے اس کام کو کرنے کے لیے ہم اسلام اسلامی میں نہیں ہے ہم داود اسلامی میں آئے ثواب کا کے لیے ہمیں کام وہی کرنا جس میں ثواب ہے شریعت منع کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اتنی سی بات سمجھ آتی ہے مدینہ مدینہ بہت پیاری بات کہی اور یہ امیر اسنت کا فیضان ہے کہ آپ نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے صحیح کام کرنا ہے درست کام کرنا ہے اور درست طریقے کے ساتھ کرنا ہے یہ امیر کا ایک مبارک ماشاءاللہ انداز ہے اور جسے الحمدللہ للہ دا اسلامی لے کر چل رہی ہے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں جو آپ ناظرین ہیں جو جگہ دینے والے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنا چاہیے اور اپنا ایک پازیٹو کردار جو ہے یہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہ کہ بندہ اسے اکتا جائے اور پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ووستا رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ یہ انداز ہونا چاہیے کچھ مزید سوالات بھی ہیں, آ, قوض بھی ہیں. ان کو کچھ کال کو شامل کرتے ہیں شد شد اللہ تعالی جی میں محمد عامر شہزاد اختاری مرکز ال اولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں نگرانی شرح کی میں یہ سوال تھا کہ آج کل جو مساجد میں ہوتی ہے موز اور دنیا کی باتیں ان سے بندہ کس طرح بچ سکتا ہے اور ایسوں سے بھی بندہ کس طرح بچ سکتا ہے اور مسجد کا ادب ہم آج کے دور میں کس حد تک کر سکتے ہیں براہ کرم جوابے اور مدنی بھی فرما دے. سلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں تو واضح حدیث ہے جس کا خلاصہ مجھے یاد ہے قرب قیامت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے میں تم ان کے قریب مت جانا کہ انہیں اللہ سے کوئی کام نہیں ہے یہ حدیث سے پاک کا خلاصہ ہے تو یہ تو ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا مسیح میں دنیا کی باتیں کرنا یہ چالیس سال کے نیک امل کو برباد کر دیتا ہے تو یہی ہے روایت تو اب رہی بچنا کیسے تو آپ بچنے کے لیے تو کوئی مطلب کہ بندہ کیا ضرورت ہے اس کو گیدرنگ ویدرنگ ڈھونڈنے کی یہاں تو عام طور پر تو ہمارے مساجد میں شاید دنیا کی باتیں مجھے ایسا لگتا کم ہوتی ہوں جتنی دنیا کی باتیں شاید مسجد الحرام و مسجد نبی شریف میں ہوتی ہوں گی میرا گمان ہے کیونکہ وہاں تو لوگ اندر آتے ہیں تو ڈونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اپنے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے لوگ کے پاس بیٹھ کر کیا تصویر پڑنی ہے تصویر پڑنی تو اپنے آدمی کے پاس بیٹھ کے کیوں پڑنی ہے بھائی کہتے کہتے یہ کہ سرکار توجہ فرمائے یہ کہتے کے پہنچے دے پہنچے تھے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر, مر کے سی پایا تو دوسری بات مسجد میں دنیا کی بات جب ہوتی جب نکاح ہے پاپڑے باپ, باپ اس وہ جو مسجد میں دنیا کی باتوں کا جو تانتا بندہ ہوتا ہے نا مطلب بالکل لگے ہوتے ہیں لوگ کیونکہ وہ دلہھا صاحب آئے ہوئے نہیں ہوتے انتظار کرنا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ دو... اتنے سارے دلہے ہوتے ہیں سب کی باری آتی آتے اپنا دلہے کی جب باری آئے گی تب تک کیا کریں تو کوئی قرآن پڑھے کوئی تصویر پڑھے کوئی درود پاک پڑھے اچھا پھر یہ کہ ان مسجد میں آئے ہوئے ایک تعداد شاد ہوتی ہے کہ جو اب اتفاق سے مسجد میں کیونکہ اپنے عزیز کی شادی ہے مسجد میں بات بھی نہ کرے بندہ چپ کر کے بیٹھا مسجد میں دنیا کی بات نہ کرے چپ کر کے بیٹھا رہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کہ وہ مجھے وہ یاد آ گیا چٹکلا یاد آ گیا جوک یاد آ گیا جسٹ جوک ہے چٹکلا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی اپنا وہ چاہ تھا کہیں تو ہاتھ اس کا وہ بیل ہے نا وہ چھوٹ گیا اور بیل بھاگا سیدھا مسجد میں گھس گیا اس میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے بیل گھس گیا ہربھٹ با ہر ہو گئی مسجد کے اندر تو وہ مائک پر ہی انہوں نے چنیا چلو کیسے ہی لوگ ہیں بیل کو نہیں سنبھال سکتے بیل مسجد میں گھسایا تو وہ دیا تیا کرے مولانا صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہو کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں چٹکلا یہ استخر اللہ تو اب یہ کہ یہ نہیں آتے مسجدوں میں اب یہ آ گئے نکاح کے نام پر مسجد میں اللہ ان کو توفیق دے کہ مسجد میں آئیں بیٹھیں اللہ کی عبادت کریں سبحان اللہ تو ایسی صورت میں یہ مسجد آ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسجد کے کی آداب کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ, یہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلسلہ مسجد کی کمیٹیاں جہاں یہ خاص کر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا آئمہ کرام ہیں اس طرح کے جو لوگ جو مسجد کے ممبر اور محراب کے وارث ہیں ممبر اور محراب سنبھالے ہوئے ہیں ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں جب ہمارے تربیت اجتماع ہوتا ہے اور دو سو چار سو یا سے سو ایسے زیادہ اسلام آباد آتے ہیں مختلف شہروں سے ہمیں پتا ہے کہ انہیں کہیں سے مکر ذہن بنا کر لایا گیا ہوگا بےچارے نا نماز اتنے کئی نماز نہیں پڑھتے اور کئی ایسے جن کا مسجد میں آنے کا اتنا رجحان نہیں ہوتا ہوگا تو ہم نے باقاعدہ ہمارے مدنی پھول بنائے دس بارہ اور وہ ہم اپنے تربیتی اجتماع وغیرہ کے موقع پر روزانہ کی بنیاد پر سے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں مسجد ہی اللہ کا گھر ہے تو یوں مطلب کہ اول تو یہ کہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا میں اس کا جواب یہی عرض کروں گا جو سمجھ میں میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ کم از کم آئی کرام مساجد کے جو امام ہیں انہیں چاہیے کہ جمعہ میں یا دیگر مواقع پر کثرت کے ساتھ مسجد کے آداب بیان کریں مسجد کے آداب بار شریعت میں بھی ہیں فیضان رمضان میں بھی ہیں کتاب میں لکھے ہیں ان کو لکھ کر اپنی مسجد میں آویزہ کر دیں فریم لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسجد کے کی آداب کیا ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو آ رہا ہے اس کو آنے دینا چاہیے جب وہ آنے لگ جائے اس کو تھوڑی انسیت ہو جائے پھر اس کو آداب ٹھیک ہے گھر میں بچوں کو آنے دینا چاہیے جب برتن توڑیں گے شیشے توڑیں گے گھڑی توڑیں گے گلاس توڑیں گے اور سارا سامان توڑیں گے سالن والن گرائیں گے صوفہ ووفا تھوڑا پھاڑیں گے تب ہم نے کہیں گے یار بھلے لائیں سرا مستی کرنے کے لیے بچوں کو لیکن تھوڑا بھی ہے کہ تھوڑا کر لے گا مستی چیر پھاڑ کرے گا پھر اس کو سمجھائیں گے بیٹا یہ کیا کیا تھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آتے نہیں ہے اب آتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے تو آئیں گے تو ان کو آداب سکھانا ایک شرح ہماری بھی تو ذمہ داری ہے ذمہ داری, نا دیمی داری, دیمی داری دیمی تو جیسے نکاح کے موقع پہ جاؤ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں مسلسل یہ کہلے جا رہا ہوں اللہ نے چاہ تو کبھی تو کوئی درد مند ہوگا جو میری بات سن لے گا سمجھ لے گا میں مسلسل کہ چلے جا رہا ہوں ہماری اسکول کالج یونیورسٹی میں ان چیزوں کو گنجائش دینی چاہیے یہ پتہ نہیں مطلب کہ یہ اگر مصیبت تو یہ کہ اگر کوئی بیان ٹیچر بھی کرے گا بولے گا یار یہ ٹیچر مولانا ہو گیا ہے یہ اس پر مطلب کہ مذہبی کسی آدمی کا سایہ پڑ گیا ہے اتنی مطلب کہ اللہ کی پناہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ دل میں ایک دوری پیدا کی گئی ہے پھر پری پلان کی گئی ہے اللہ ان کو ہدایت کرے لیکن کیا یہ اب میں پیرنٹ کو ارد کرتا ہوں نا آپ والدین آپ کا بچہ آپ مسلمان ہی مسلمان کا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں اگر جا رہا ہے تو کیا وہ دین کی باتیں سیکھے گا نہیں مسجد کی باتیں سیکھے گا نہیں قرآن و حدیث کی باتیں سیکھے گا نہیں بارہ بارہ سال آپ کا بیٹا چودہ چودہ سال آپ کا بیٹا وہ پڑھ کر نکل گیا اسکول کالج سے اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا میں تو والدین پر حیرت کرتا ہوں کہ والدین پتا نہیں کیوں کالج دیکھیں جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسی پروڈکشن نکلے گی والدین کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو اسکول کے اندر یہ دیں آپ ڈیفینیٹ دیں آپ آپ دیں انشاءاللہ اس میں دعوت جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر دیں آپ انشاءاللہ پیرنٹ کی پریشر آئے گا خود و خود ایک چیز ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے پھر مسجدوں ممبر اور مہراب سے یہ بیان ہونے چاہیے تو والدین سکھائیں باپ انگلی پکڑ کے مسجد لیتے جاتا ہے بچہ مستی کر رہا ہوتا ہے تو والد کو چاہیے کہ بچے کو ادب تو سکھائے کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے اچھا ب... یہ کہ نکاح کے موقع پہ جیسے آپ نے فرمایا لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اور تقریب اس طریقے کی طرح ہے کہ جس میں لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اب جو ہے مسجد انتظامیہ یا امام صاحب جو ہیں یا اگر کوئی مبلیغ دعوت اسلامی ہے وہاں پہ کچھ مدنی کاموں کے حوالے سے تو ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کو کیا کرنا اللہ کرے ب... کہ کوئی ایسا ہو ب... ب... کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہینڈ بل ہو پمفلیٹوں ہاتھوں میں دے دیے جائیں مسجد کے آداب پر یہ وہ شیوم کا جو آپ نے بیان کیا نا مطلب سوئم شیوم جی نہیں جی ہے جی وہ ہمارے سوئم جی کہلاتا جی ہے تیسرا دن ہے ہمارے تیجا تیج کہلاتا ہے آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے تو وہ بولے یہ کون سا ہے نیا چلا ہے دادا سر نیا دن نکالا لگتا ہے تو سوئم اور وہ اپنے تیجا تیسرا دن اس سال سواب کے لیے چاہیے ہونا چاہیے برکت بھی ہے اس میں عموماً نکاح والی حرکتیں کم ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ اس میں تسبیح لگ دی جاتی ہیں قرآن کریم کے پارے لگا دیے جاتے ہیں جانے والے کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہی یہاں مطلب کہ کچھ پڑھنے وڑھنے کے لیے اچھا پھر وہ اس کا انتظار بعدوں کا انتظار کرتے بھی نہیں بھی کرتے کہ مولانا جب فاتحہ کریں گے تب جائیں گے بعد وقت پڑھتے ہیں دو چار لائنیں پڑھی یا کچھ قرآن شریف پڑھا یا ایک دو تصویر پڑھی اور وہ ہاتھ ملائے اور چلے گئے تو ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی خدشہ یہی ہے یہ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوں گے بلکہ ہمارے یہاں تو جیسے میں بابول المدینہ میں ہوں نا تو ہمارے یہاں سویم خاص مجھے میری بہمن کمیونٹی کا تو پتہ ہے زیادہ تر ہمارا جو سوئم ہے نا یہ بلٹہ ما کی مسجد میں رکھنے کا بھی رجحان رہا ہے اب بھی ہوگا تو کوئی تاج اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مارکیٹ ہے سا, تقریبا لوگ یہاں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کہ مطلب بہت بڑی مسجد ہے اس لیے یہاں رکھا جاتا ہے نارملی مارکیٹ کی وجہ سے کہ لوگ یہاں سے نکل کر آتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے شہر کا کون ہے آگے سمندر ہے ماری. تو یہ تقریباً ہمارے شہر کا کونہ ہے تو ہمارے چونکہ میمن کمیونٹی سرہ کے یہ مارکیٹوں, مارکی. مارکیٹوں میں آباد ہوتی ہے تو یہ یہاں رکھا جاتا تھا اب پتہ ہے کہ آیا میں مارکیٹ کے لیے تو یہ بیٹھے گا کچھ کام کاج کی باتیں ہوں گی کیا ہوا مارکیٹ کھلتی نہیں ہے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مولانا فتح کریں گے چلے جائیں گے تو یہ ہے مسجد میں دنیا کی بات تو نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے آداب سکھانے پڑیں گے یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے بعض صورتوں میں بندہ گناکار بھی ہوتا ہے ہمارا موضوع مسجد ہے اس میں ہم نے جو مدری مشورہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ آئمہ اکرام مؤذن خادمین مسجد کمیٹی یہ سارے اس سے متعلقہ مسائل نے یہ دیکھا ہے کہ آئمہ جو مسجد کے ان کے حوالے سے دعوت اسلامی کا اسٹانس یا آپ کا اپنا ذاتی ذہن کہ جو امام حضرات ہیں ان کو خوشحال جو ہے وہ اپنا کرنا چاہیے اور ان کی تنخواہ مطلب اتنی ہوں کہ یہ لوگ یعنی اس طرف لوگوں کا رجحان بنے اور لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نا امام بنائے تو یہ میں نے دیکھا ہے تو اس کی کیا خاص وجہ ہے آپ کا اپنا خود کا بھی ذہن یہی ہے بلکہ بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے جو بڑے بیٹے بغداد بھائی جب یہ مدری چینل میں ڈائریکٹر یا سوشل میڈیا میں نہیں تھے اس سے پہلے آپ نے ان کو باقاعدہ کسی جگہ پر امام بھی لگایا تھا یہ کچھ حافظ قرآن بھی ہے اور باقاعدہ جو ہمارے یہاں ٹیسٹ مجلس ہے جو پاس کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اب امامت کے قابل ہے تو وہ باقاعدہ کچھ عرصہ کسی جگہ پر مسجد میں یا وہ مسلح تھا جو بھی ہے وہاں پر امامت پر بھی رہے اور آپ کی خواہش بھی یہی ہے اب بھی یہی اب بھی یہی ہے میں یہ بول رہا تھا کہ اب بھی آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا بیٹا مسجد کا امام بنے یہی ہے میرا بیٹا عالم و مفتی اور مسجد کے امام ہوں اب بھی یہی ہے اللہ وجہ کیا ہے کیوں اتنا زیادہ محبت دین سے پریکٹیکلی امام ہو صرف امام ہی امام امام کے لیے کوئی خاص ہاں اچھا اچھی جگہ ہے کون کما لے مطلب آٹھ سے چار تک کاروبار کر لیں اس کے علاوہ کریں فی سب بھی امامت کریں ضرور نہیں کہ کما کر ہی کریں تنخواہ لیں فیس اب بھی للا امامت بھی کی جا سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اگر وسط دی تو سبھی للہ کر آپ نے کتنے عرصے کی فیس ابھی امامت مجھے امامت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا فری سے بات تو پڑھایا نا جی آپ نے کرنا تھا اصل میں پہلے میں جب کوکر نورانی صاحب متازل اللہ علی کہیں تشریف لے جاتے وہیں سے رہائش تھی گلزیر ابھی مسجد میں تو پھر ان کی غیر حاضری میں جمعہ یہ میرے سپورٹ فرما دیتے چند مرتبہ نشتا پارک کے سامنے ہے ہماری دعوت اسلامی کی خزان الرفان پھر وہاں یہ بھی عجیب ہوتا تھا دو دو بیان کرنے پڑے تھے پہلے میں خزانہ عرفان میں بیان کرتا تھا اور اس کے بعد گزار بھی مسجد آتا وہاں بیان کرتا تھا وہاں کچھ لے کے وہاں پہ جمعہ پر رمضان میں کیا کرتے تھے پھر یہ کہا جی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو غلی کے رحمت فرمائے ان کے وصال کے بعد پھر کنزول ایمان مسجد میں جمعہ مجھے سونپا گیا پھر وہاں جمعہ پر آتا رہا پھر یہ کہ ترکیب یہ بنی کہ میں جمعہ فضان مدینہ میں ہی ادا کروں اس کے علاوہ کہیں اس کے علاوہ کنزول ایمان مدرسہ تھا ہمارا جس کا آپ نے یہ ڈبے میں چرایا بھی تھا وہاں تھا شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسماعیل گی... آ... اے... نہیں یہ اسماعیل مسجد ہے یہ آ... آ... اسماعیل دب... مسجد ہے وہ بھی بلڈنگ کے نیچے جائیں نا مذے غالباً وہاں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ جمعہ <تصفح> نارملی باتوں کا ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں جمعہ کے لیے نور ابھی مسجد ہے یہاں پر گارڈن کی طرف پیچھے ہمارا کتاب کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کتاب تو نہیں ہوگی نا نہیں مطلب یہ کہ جمعہ میں پہنچ جاتا تھا میں مجھے خود ایک شوق ہوتا تھا جمعہ پڑھنے کا پڑھانے کا آج بھی دنیا میں کہیں بھی میرا سفر ہو اسلامی بھائی جانتے ہیں تو نائنٹی نائن میں جمعہ نہیں چھوڑتا جمعہ جمعہ کا اتمام سمجھے کہ جمعہ کا اہتمام جو ہے نا یہ میری اس میں شامل ہے رگو پہ میں شامل ہے کمیٹیوں میں بھی رہے مساجد کی آپ کی جو مارکیٹ کی مسجد تھی غالباً مسجد تھی مطلب یہ کرتا رہا ہوں میں ساری چیزیں مسجد سے مدری ماحول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مسجد سے دل لگانا کی سعادت دی ہے میں ایک عرصے تک موزنی کرتا رہا ہوں فی سبھی اللہ کی رحمت سے بخاری مسجد تھی <حاردر> دولا شاہ دول نہیںار دول دول دول دول دول دول تو وہ بخاری مسجد میں ہمارے موزین صاحب کے چلے گئے تھے تو امام صاحب جو ذمہ دار تھے میری آفس وہیں تھی تو ایک عرصے تک الحمدللہ میں ظہور اثر مغرب اور عشاء چاروں نماز... چاروں مجھے اچھا لگتا تھا یہ شروع شاہ. سے ایک اللہ تعالیٰ نے میرا سوال رہ گیا نا کیا وہی تھا کہ ئما کو اتنا خوشحال کرنے کا یہ ذہن جو لوگ اس طرف امامت کی طرف آئیں اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے مجھے تو یہ وجہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ امام کو خوشحال کیوں نہیں رکھا گیا آخر امام کے بارے میں یہ ذہن کیوں ہے کہ یہ پانچ دس ہزار کا ہی فرد ہے نہیں خوشحال رکھتے اس کے بارے نہیں رکھتے چار پانچ چھ آٹھ دس ہزار بارہ ہزار روپے دے رہے ہیں تو کون خوشحال ہے آج مطلب مزدور بھی پندرہ سے بیس ہزار روپے کما رہے ہیں پانچ سو سات تو عام مزدور جو ہے نا یہ روز کے پانچ سو سات سو روپئے کی اس کی دیہی ہے گھر بھی تو دیتے ہیں مسجد کا وہ مسجد کا گھر کیا ہوتا ہے اتنا سا ڈربا ہوتا ہے اور یہ بھی دیا تو دیا نہیں دیا تو نہیں دیا یہ دیکھ لیں عالمگیر تحریک سے وابستہ ہیں مساجد ہیں دعوت اسلامی کے ہاں تو ٹھیک ہے دعوت اسلامی اس پر کام نہیں کر رہی ہوتی نا تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ہم کام کر رہے ہیں اس پر مانا کہ ہم اس کام کو کرنے میں شروع ہے ہمارا کام اور نہیں ابتدا بھی نہیں اس کے عرصہ ہوا ہے لیکن چونکہ ہمارے کو ایک دو امام نہیں ہے تو یہاں ضروری ہے یہ کہنا کہ ہر جگہ پر اہلیت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے تو اہلیت ہو تو وہاں پر بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے بعض اوقات بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں امامت کی اہلیت ہی کے لیے سبال کھڑا کیا جاتا ہے تو مطلب تو دور کی بات ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ امامت ہی کا اہل ہے یا نہیں ہے ٹھیک دعوت اسلامی کا چونکہ پورا شعبہ بنا ہوا ہے ایم مساجد کا شعبہ بنا ہوا ہے ان کی اہلیہ کا شعبہ بنا ہوا ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بنا ہوا ہے ان کی کارکردگی لے جاتی ہے یہ شعبہ بنا ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ دیکھنے سننے والوں کو لگتا ہوا کہ یار یہ ہمارے یہاں دیش ان کے شعبے کا کچھ ہے نہیں تو دیکھیں بہت بڑی تحریک ہے جہاں جہاں کوئی بھی آپ کسی بھی جگہ لے لیں آپ ہر جگہ پر نظام بنایا جاتا ہے مگر وہ نظام میں کمزوری اور شکایت کا پہلو باقی رہتا ہے عمر ف... عمر فاروق اعظم ربی العالیٰ عنہ سے مضبوط نظام ہم کیا لائیں گے ان سے مضبوط نظام ہم نہیں لا سکتے جی آقائ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں آپ کے صحابہ کراں میں سب سے مضبوط ترین نظام جو ریاست کا اور یہ ساری رولنگ کا جو دیا نظام کا دیا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ان کے دورے خلابات میں شکایتیں نہیں آتی تھیں شکایتیں آتی ہیں شکایتیں سنی جاتی ہیں ان کے کی اضالے کیے جاتے ہیں ان کی باسپوٹس کی جاتی ہے ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو دعوت اسلامی ان خلفۂ راشدین کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی صرف ایک ملک میں نہیں ہے دعوت اسلامی دنیا کے چپے چپے میں ہم کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو ملے گا الحمدلہ اور الحمد ہمارے تقریباً بیس ہزار سے بیس ہزار کے آس پاس امپلائیز ہیں احمد اجیر ہیں ہزاروں امام ہیں موزن الگ ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں مساجد کا نظام دعوت اسلامی چلا رہی ہے اللہ کی, کی مزد. مزد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور سننے والے کہیں کہ ہمارے تو نہیں تو آپ کے نہیں ہوگا جب آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری بات سن کر آپ کو لگے گا ہماری مسجد تو دعوت اسلامی کی وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں جو یہ عمران کہہ رہا ہے تو میں آپ کو ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو گے مگر آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا مدی چینل کے ذریعے اگر آپ کو کہیں ایسی کمزوری نظر آتی ہے تو آپ ہمارے نگرانوں سے رابطہ کریں ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں ہر شہر میں ہر ملک میں کم و بیش آپ کو ہمارے نگرانوں ذمہ داران ملیں گے ہماری ای میل ایڈریس ہم آپ کو دیتے ہیں مدری مرکز کے ای میل ایڈریس اوورسیز کے ای میل ایڈریس الگ ہے دنیا کے پاکستان کے باہر کوئی ایشوز ہیں تو آپ دیں ہمارے اپنے فیس بک اکاؤنٹ موجود ہیں آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے تو میرے فیس بک پر دیں عج الحبیب کے فیس بک پر دیں داؤد اسلامی کے فیس بک پر آپ اپنے کامنٹ دے سکتے ہیں ہمارا پورا ہے ہمارا یہ ہے کہ جس کی جو کمپلینٹس آتی ہیں ہم اس کی کمپلین ان کے پرٹیکولر ذمہ دار تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنے عرصے سے دیتی ہوئی نہیں تھی اس میں ایک اور میں لکما دے دوں دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں کے لیے اور ہم سے وابستہ لاکھوں لاکھ اسلامی اسلامی بہنیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویورس بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے مگر عام مسلمان بھی دعوت اسلامی چونکہ محبت کرتے ہیں سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو شکایت کی ہے جب دیکھی کی تو شکایت ویلڈ ہی ہو بعد وقت شکایت ویلڈ نہیں ہوتی یا آپ کی شکایت کے حوالے سے کہ اس کو کیوں بھائی امام صاحب اچھا کام کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا تو اب فارغ کر دیا تو اس کے فارغ ہونے کی ہو سکتا ہے کوئی کمزور پہلو ہو امام کے آپ ہم کو بتاؤ تو کسی مسلمان کے ایبوں کو چپانا یہ بھی تو ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی ایسا ہو ایسا ہو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کمزوری بھی ہوتی ہے کفلت بھی ہوتی ہے بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں یو کے میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے فارسٹ میں بھی ہے تو جناب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ہند ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے اس افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے میں نہیں کہتا کہیں آپ کو کوئی کمپلین یا شکایت نہیں ہوتی ہوگی مگر ہمارے کمپلین اور شکایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہماری ونڈوز بنی ہوئی ہیں پرٹیکولر جگہ پر جا کر آپ اپنی کمپلین فائل کریں آپ کے لیے تجاویز کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں بالکل آپ تجاویز دیں آپ مشورے دیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے آپ دعوت اسلامی کی وسعت دیکھیے ابھی ہمارے آپ دیکھیں ہمارے انداز کتنے بدلتے ہیں ابھی پچھلے دو تین دنوں سے ہمارے ہیں اور ہمارے پورے وہ مل سنر کا پورا مدنی مذاکرہ اس میں دعوت اسلامی کی وسعت نظری وسعت کلوی کو دیکھیں جو میرے مشرق کا فیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام حضرات کا ایک مضبوط ہونا اور ان کی اچھی تنخواہوں کا ہونا ان کی اگر واقعی وہ ایسے کی ہے ان کی اہلیت ہے تو انہیں ایک اچھی س... کم از کم ایک مزدور سے تو اچھی تنخواہ دیں آپ کے ملک آپ... عام آدمی کی مجرت آپ کے یہاں پندرہ ہزار روپیہ ہے یا نہیں ہے پاکستان میں تو امام کی کم از کم تنخواہ پندرہ ہزار تو ہونی چاہیے جبکہ واقعی امامات کا اہل ہے اور یہ ہماری مشاورت ہو چکی ہے اللہ نے چاہ تو ان قریب سے امپلیمنٹ ہو جائے گا سلحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہاں ایک جب اکبر بھائی بتا رہے تھے اکبر بھائی نے کہا کہ بغداد بھائی کا بھی ٹیس ہوا تو آپ نے بغداد کا بھی ٹیس جو ہے دلوایا امامت کے لیے یہ سبال کر کے آپ لوگوں کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ دعوت اسلامی میں بڑی ذمہ دے دیں کے بچے یا یہ خود بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں بھائی اگر مطلب کہ ایک مسجد کی امامت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہے اس کی اہلیت ہوگی تو کریں گے اہلیت نہیں ہوگی تو کہاں سے کریں گے اہلیت کے لیے کیسی عام آدمی یا خاص آدمی یا چھوٹا آدمی یا بڑا آدمی اس کے ہونے کی تو کوات ہی نہیں ہے نا اہلیت تو ہے نا ایک مطلب وہی تو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا نہیں نسبت ہونا بھی تو خود ہی نسبت ہونا کوئی اہلیت نہیں ہوتی آپ کہاں کیوں لوگوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں نسبت ہونا کون سی اہلیت سوال ہے دنیا میں ایسے کہیں ہیں جن کے پیر صاحب جن کے والی صاحب بڑے بڑے پیر تھے تو کیا ان سب کے پر سارے ہال بیٹھے ہوتے ہیں نیسے نیسے نیسے ہوتے تو سب تو نہیں ہوتے نا سب تو نہیں ہوتے دا تو یہ نہیں ہوتا مطلب شریعت کے ایک اپنے معیار ہے ماشاء سوال سے تو ناراض نہیں ہوگا ناراض کیا ہوگا میں نہیں <تصفح> لوگ عمرہ نہ ہو جائے اللہ نہ کرے نا لوگ عمرہ نہ ہو جائیں گے یار یہ سر یہ دعوت اسلامی کے میں نے سوال اس لیے کیا کہ دعوت اسلامی کے نظام اور رولز اور ریگولیشنز کی جسے آپ کہیں پاسداری اس کا لوگوں کو ایک جو ہے چلے گا کہ نگران شورا کے بیٹے نے امامت کروائی اور اس نے انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ ٹیسٹ جو ہے وہ دیا اور اپنی اہلیت جو ہے وہ اس کو پرو بھی کیا تو یہ ایک جب نگرانی شورا کا بیٹا بھی ٹیسٹ دے سکتا ہے تو ہمیں بھی ٹیسٹ جو ہے وہ دینا چاہیے نگرانی شورا, باز شورا باز یا ہو یا کوئی بھی رکن شورا ہو اس کے بیٹے کا نہ بیٹے کا الگ ہے جب اس کو بھی امامت کرانی ہوگی تو اس کو بھی اپنے لیے اہلیہ کی سرٹیفکیٹ لینی پڑے گی یہ کو تھوڑی ہے نا ہے نماز کی جگہ ہے امامت کی جگہ ہے اس کا تعلق تنظیمی ذمہ داری سے نہیں مشکل نہیں اور قرآن आ, و حدیث نہیں سمجھ میں آئے گا یہاں پہ اتنا و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اور ہم سب کو خود کو پیش کرنا پڑے گا نا یہ تو کوئی ہے ہی نہیں دو رائے نہیں ہے یار زیادہ تحفظ امام کرتا ہے شریعت کا حکوم ہے جی شریعت کا حکم ہے نا جو آل نہیں ہے اس مسئلے پہ بلکہ اگر ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر غیر اہل مسئلے پہ کھڑا ہے تو اس کا معذول کرنا ہم پر واجب ہے جی اللہ کبھی شریعت کا حکم جو شریعت کا حکم ہے اسی کو ناف... وہی نافذ ہے میں امیر سنت کا آپ اس مدنی مذاکرے میں بیان سنیں آپ اس ہفتے کے مطلب تاریخی من نہیں میں کچھ اور ارض کر رہا ہوں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں آپ تک شریعت کی بات پہنچاؤں گا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے زبردست میرے اولاد میں کیا ہو رہا ہے میرے اس میں کیا ہو رہا ہے میرے ادھر کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے آپ نے کہا کہ بھائی بچے یوں پہنے بچے یوں پہنے یہ پہنے وہ پہنے میری خواہش یہ ہے لیکن میرے پاس آنے والے میرے کے دینے والے بچے بھی ایسا نہیں کرتے مجھے سب اس کا اندازہ ہے لیکن میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے یہاں نہیں ہو رہا تو میں آپ تک بات نہ پہنچاؤں میرا کام آپ تک دین پہنچانا ہے میرا کردار اپنی جگہ پر میرے گھر کا کردار میں بالکل اسی کو میں آن کرتا ہوں میرا کردار کیا ہے میرے گھر والوں کا کیا ہے آپ کے گھر والوں کا کیا ہے اس کا کیا ہے یہ سب اپنی جگہ پر ہے ہم نے جب ہماری ذمہ داری لوگوں تک دین پہنچانے کی ہے تو ہم اس میں آ... وہ بخل نہ کریں اور اس میں باقاعدہ ہم بیان کر دیں فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی نا اس نصیحت میں بہت ساری باتیں لکھی پھر آخر میں لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یہ خلاصہ کر رہا ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں خود نیک نہیں ہوں میں خود باعمل نہیں ہوں لیکن کیا اگر ہر کوئی اس چیز کا انتظار کرے کہ جب تک کہ وہ خود باعمل نہ ہو جائے تب تک نصیحت نہ کرے تو دنیا نصیحت سے خالی ہو جائے گی لوگ بھی عمل ہو جائیں گے تو نصیحت تو کر رہی ہے نا میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں کتنا کیا ہوں لیکن کیا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بند کر دے گا کیا کوئی اور سر مبلک نکی کی دعوت دینا بند کر دے گا نیک بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے مگر نیکی کی دعوت دکنی نہیں چاہیے مدینہ, مدینہ. آل. آل. جی کون سا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شمون رضا اب تاریخ کادر ارامہ مدینت سے رکا آج کا موضوع مسجد اس حوالے سے نگران شورا کی بار گرم ہے بڑے بڑے شہروں میں پراپرٹی ڈیلر سے بعض ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے قریب والا پلاٹ دوسرے دور والے پلاٹوں سے سستا مل جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد سے دور ہو تاکہ معاملات اذان والے بھی کے کو ڈسٹرب نہ کریں اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرما السلام علیکم و اللہ وبرکہ وعلیکم السلام برکت اپنی اپنی سوچے ہیں حضور اپنی اپنی سوچیں ہیں جبکہ اذان کی آواز کا گھر میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی با برکت ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ براہ راست آنے والی اذان کی آواز آپ کے گھروں سے کتنی مصیبتوں کو پریشانیوں کو آفتوں کو دور کرتی ہوگی کیونکہ ہم نے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جب گھر میں مصیبت ہونا تو گھر کے کونوں پر کو اذان دیا کرو اچھا اذان کی ایک برکت یہ ہے کہ دکھ درد پریشانیاں دور ہوتی ہیں مولا علی کرم والا وجل الکریم کے کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کچھ پریشان تھے تو جب پوچھا تو کہا کہ جی آپ نے فرمایا کسی کو کہا آپ کے کان میں اذان دے تو پریشان حال جب کان میں اذان دیتا ہے تو جو پریشان اس کی پریشانے دور ہوتی اور جس جن راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا وہ سارے کے سارے راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو بیان کیا کہ اتنا مجرب ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہم نے ہمیں اس کے فوائد نظر آئے حدیث اتنی مطلب کہ وہ اس پر راویوں نے عمل کیا جو اس حدیث کو اس کے راوی ہے اسی طرح جب آپ دیکھیں آفت و مصیبتیں آتی ہیں تو مساجد سے اذانوں کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو اذان کی اپنی برکت ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کی اپنی برکت ہے وہ یہ تو سنت بھی ہے تو یوں مطلب کہ ازان کی آواز آئے گی یا مسجد کے معاملے سے اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ ایک پہلو بیان کروں ایک عام لوگوں کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے ہی دور جاتے ہوں اصل میں بعض اوقات مساجد کے جو سپیکر ہیں نا اس کا استعمال بھی غیر ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اذان کی آواز محلے میں آنی چاہیے مگر اسی کے اس سے لوگوں کو مطلب وہ نہ کان, خان کان خان پھار آواز نہیں ہونی چاہیے تو اسی طرح دیگر جو معاملات ہوتے ہیں مساجد کے اندر تو اس کی بھی آوازیں مسجد کے اندر رہیں کیا رہے جو آئے گا مسجد کے اندر آ جائے گا تو بعض اوقات مساجد کا اسپیکر کا بیجا استعمال میں کہہ رہا ہوں بےجا بے بے استعمال سے بھی محلے میں رہنے والوں کے لیے آزمائشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر گھر دور رہنے والا آدمی صرف اس, اس وجہ سے لے ضرور نہیں ہو ہمیں بھی اپنی مساجد کے معاملے کو اسپیشلی اس پہ اسپیکر مائیکرو اسپیکر کا جو استعمال ہے اس کے باقاعدہ مدنی پھول اور ماشاء اللہ اذان کی آواز آنی چاہیے دور دور تک جانی چاہیے اللہ تعالی کی رحمت ہے اور اس کی برکت نے لوگ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں مگر اس کے علاوہ جو اس کا بیجا استعمال ہے اس سے بچا جائے تاکہ لوگ مسجد قریب رہنے میں اگر یہ اللہ نہ تو وہ بھی ختم ہو جائے ان کے سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ گھر وہاں پر سستے ملتے ہیں اصل میں یہ نا کہ لوگ دور لوگ قریب رہنا پسند نہیں کرتے مسجد کے جی رہنا مگر یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے گھر میں آواز آنے سے متعلق گزشتہ کچھ میں اپنے تو اسلامی بھائیوں کو بھی عرض کر دوں مدی چینل کے ناظرین کو بھی گزشتہ کچھ دن پہلے نگرانی شعرا کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی تو ندان شرا نے بتایا کہ میرے گھر کی جو گھر ہے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ جو ہے نا دور حدیث شریف کا جو نیچے وہ ہے جہاں طلبا اکرام پڑھتے ہیں اس سے ہاں داول حدیث شریف سے ملی ہوئی ہے تو اس کو مطلب آواز آتی ہے اسپیکر پہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں آواز آتی ہے تو اس کے بند کرنے کے حوالے سے ذہن بن رہا تھا لیکن بولا کہ گھر والوں سے نے کہا کہ نہیں یہاں سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور دور حدیث شریف میں جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ بند نہیں کیا بڑکت آتی ہے تو ہاں خزانۂ مدینہ ذہن کیسے بنتا ہے یہ ذہن کیسے بنتا ہے اللہ بناتا ہے اچھی چیز تو اللہ کی طرف سے نا جی محمد رفیق کر رہا ہوں ضلع پاک پتن شریف سے آج کا یہ موضوع مسجد ہے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے اور جو عمران بھائی بڑی اچھی گفتگو کو کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ مسجد کی طرف بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو یہ اچھی طریقے تیار کر کے بھی جو بھیجتے جب اسکول میں بھیجتے ہیں, ہیں تو بہت بچوں کو پہنا کے سجا کے بھیجتے ہیں مسجد میں بھیجنا ہو تو ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے یہ بھی آپ بات میری ان تک پہنچانے مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بڑوں کا بھی یہی حال ہے حضور بڑے بھی کون سا مسجد میں آتے ہیں تو کوئی اہتمام کر کر آتے ہیں کہ جناب عمدہ خوشبو لگانی ہے کوئی کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں نہیں مطلب کہ بڑے بھی مسجد کا اہتمام نہیں کرتے عام آدمی کے پاس جانا ہے کوئی اچھی سی دعوت میں جانا ہے تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن جب مسجد آتے ہیں تو اہتمام نہیں کیا اللہ کا دربار ہے اللہ کی وارکاہ میں حاضر ہونا ہے بلکہ ہمارے بزرگ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالب امام حسن مشتبہ رحمۃ اللہ تعالی دیگر بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ باقاعدہ نماز کے لیے انہیں الگ سے لباس رکھا تھا امام اعظم ابو عنی ہاں الگ سے لباس رکھا, دو رکھا, دو رکھا تھا اور بڑا خوبصورت و عمدہ لباس قیمتی لباس رکھتا تھا یہ وہ مطلب ایک پوری وہ زینت کے ساتھ نماز کے لیے واضح ہوتا تو یہ بڑوں میں بھی یہ سارا جو آپ مجھے ارشاد فرما رہے نا سوال جو آپ نے کیا یہ میٹر کرتا ہے آپ کے سوال کے ذریعے میں تمام معاشا رسول سرز کرتا یہ میٹر کرتا ہے والدین پر بیٹا جب بچپن سے جب دیکھیں بچہ مسجد میں وہی جائے جو مسجد میں جانے کا احل ہے نہ سمجھ بچے کو چھوٹا نہ سمجھ بچہ ہوتا اس کو مسجد میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے ادب و تقدس کو پامال کرے گا اور پھر وہ مطلب اس کو پیشہ وغیرہ کے بھی اتنی تمیز نہیں ہوتی جب بچہ اتنا اہل ہو جائے کہ وہ مسجد میں جا سکتا شریعت اس کو اجازت دی ہے اب والدین کو چاہیے کہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو بتا کہ بیٹا مسجد میں اتنی مطلب کے ایک وقار کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز سے بیٹا مسجد میں جانا چاہیے دیکھو آپ کے ابو کیسے مسجد میں جا رہے ہیں دیکھو آپ کے بھائی کیسے مسجد میں جا رہے ہیں تو اس کا جب یہ عمر سے ہی اس عمر سے ہی جب اس کا ذہن بن جائے گا کہ اچھا مسجد میں یوں جانا چاہیے اب وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا نا وہ مسجد میں جانے کا اہتمام کرے گا میں جیسے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا جمعہ کی نماز کا ایک اہتمام ہے میں اس میں اپنے گھر والوں کو دعائیں دوں میرا یہ ذہن میرے گھر میں بنا یعنی جب جمعہ ہمارے چھٹی ہوتی تھی آج جمعہ چھٹی نہیں ہے لیکن پہلے جمعہ ہمارے چھٹی ہوتی تھی تو جمعہ میں بس یہ کہ چھٹی ہوتی تھی ماں اٹھائے اور آج جمعہ ہے پھر نہانا دھونا پھر وہ جمعہ کا ایک کپڑے الگ ہم کرتا شلوار ہر وقت ہم روزانہ پہنتے بھی نہیں تھے مدنی ماحول ہی نہیں تھا ہمارے پاس تو پھر وہ جناب کرتا شلوار الگ تو وہ اس ٹائم ٹوپی اور ساری چیزیں تو پھر وہ والد صاحب ہمیں میں لے جاتے تھے جمعہ میں اور ایسا وہ دو تین خاص خوشبو ہوتی تھی اطر ہوتا تھا وہ والد صاحب دیتے تھے ہم کو کہ یہ جمعہ ہے تم نے عطر لگانا ہے تو یہ چیزیں تھی نا شروع سے بچپن سے ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب اور ہمارے گھر میں یہ کرتے رہے تو وہ جمعہ کا ایک اہتمام جو ہے نا یہ ایک دل عادت دل میں شامل ہو گیا بچپن سے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عادت بچپن کی ہو نا وہ بھی بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی ہے تو یوں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو یہ اہتمام سکھائیں اور سیکھے ان کے نصیب نہ سیکھے ان کے نصیب میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں والد صاحب بریو ذمہ ہو جائے ماں بریو ذمہ ہو جائے قیامت کے روز کی ہماری پکڑنی ہونی چاہیے ہم اپنا کام پورا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم عرض کر سکیں مولا تو نے جتنی مجھے قدرت دی طاقت دی میں نے اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کی تیرے حکوم کے مطابق کیا کے روز ہم نہ پھنسے ہماری اولاد بھی نہ پھنسے مگر ہم اپنا کام پورا کریں مدینہ مدینہ. یہ سوال ہے سوال موضوع سے ہٹ کر بھی ہیں موضوع سے متعلق بھی ہیں آپ ترغیب دلائیں کہ اکثر اسلامی بھائی سب رمامہ سجایا کریں کہ داوت اسلامی کی پہچان ہے دوسرے امامے پہن لیا کریں مگر مدنی چینل پر سب ریمامہ ہونا چاہیے جی حضور میں بات وہی کروں گا جو بات میرے پیر صاحب نے کی ہے اور آپ بھی بات وہی کریں جو آپ کی پیر صاحب نے کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی بھائی. وہ انہوں نے جو قید دیا وہی ہے اور ماشاء اللہ سب بھی اس وقت ہمارے سیٹ پر نظر آ ہی رہا ہے ٹھیک ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا اور نہ ہی ان کے کوئی اچھے دوست ہیں ہم کیا کریں اسلامی بہن کا سوال ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا جی اور ان کے دوست بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں اللہ کرے رہے کہ وہ اچھے دوستوں کو بھی پال اور نمازی بن جائیں اس میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے عورت کو دیکھیے بسا عورت میں کمزوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات مرد میں شوہر میں کمزوریاں ہوتی ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے نیکی کی دعوت دینے نیک بنانے کے جذبے کو اگر رکھیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے دونوں کو پہلے تو چاہیے کہ اولا ایک دوسرے کی کمزوریاں باہر نہ نکالیں थी. یہ اپنی کمزوریاں دبائیں چپا کر رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کر رہے ہیں میاں بیوی ہیں نہ بتائیں بیوی کو ہدف ملا ہے یوں سمجھے کہ میں اپنے شوہر کو نیک بناؤں گی کیونکہ جب یہ جذبہ کسی عورت کا ہے اس کا مطلب اس کی طبیعت میں نیکی ہے پرہزگاری ہے یا نمازی ہے وہ عورت تبھی وہ اس چیز کا نوٹس لے رہی ہے اسی طرح اگر خدا ناخواستہ اگر عورت میں اس طرح کی کوئی کمزوریاں ہیں تو شور چاہیے شور کو چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے کر اس کو مطلب کہ اس طرح اچھے طرح انداز سے اس کو نیکی کی طرف اور عبادت کی طرف تلاوت کی طرف طہارت کی طرف لے کر آئے دونوں کا کام ہے اس میں حد اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ جناب دو سال ہو گئے ایک سال ہو گیا چار مہینے ہو گئے نہیں آپ کو کام ملا یوں سب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور گھر کو اچھے انداز سے لے کر چلائیں روزانہ ٹکٹک ٹک, ٹک ٹک نہیں کریں روزانہ بولا بولی نہ کریں روزانہ بیٹھ کر لمبے لمبے لیکچر نہ دیں ورنہ نہ وہ اس کی سنے گا وہ اس کی سنے گا ٹھیک ہے مکہ محل دیکھ کر اور کریں اس میں خاص ہو پہ دعا حسن اخلاق یعنی جی کہ, کہ, م کہ م یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ناراض ہو کر لڑ جھگڑ کر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی امیر نے سنا کہ مدنی پھول بیان کرتا ہوں جی آپ س... فرماتے حوصلہ افزائی کیا کرو اسے اصلاح آسان ہو جاتی ہے اللہ اللہ اسلحہ آسان ہو جاتی ہے حوصلہ افزائی کیا کرو اسے اصلاح آسان ہو جاتی ہے یعنی جی آپ جس کی حوصلہ ازے کر رہے ہیں نا تو اس کی اصلاح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور اگر آپ ایک ہی اسلائی لے کر بیٹھے رہو گے کہ اس کو سدھار ہی لیں تو بھائی اس کے اندر کوئی تو کبھی تو کا اچھا کام کرتا ہوگا فیصلہ کیا نا ابھی نا سدھارنے کا ہاں تو آج آپ نے فیصلہ کیا تو تھوڑا ٹائم تو لگا بھی فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے پھر نہیں سمجھنا ظاہر سی بات ہے دوسرے بندے بات امام غزالی علیہ رحمان نے بھی لکھا ہے کہ جب اس طرح کوئی مطلب بچوں کو دیکھا نا کہ یہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ سر نظر کر لیا کرو ہر بار ٹوکتے رہنا یہ درست نہیں ہے جمع کر لیں جمع کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا نکال دیا گیا سلمان سوال وہ بھی ہیں امیر علیہ سنت کے ساتھ آپ کا کوئی وقت گزرا ہو مسجد نبوی شریف میں یاد ہو تو بتائیں میں پہلے بھی عرض کر چکا مسجد نبوی شریف میں امیر سنت کے ساتھ الحمد للہ ود گزرا ہے اور بڑا اچھا ود گزرا ہے اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے وہ گھڑی بالکل یاد ہے جب ہم مدین منور آزاد الشرف متاظمین حاضر ہوئے اور پہلی حاضری جب مسجد نبی شریف میں تھی تو ملے سنت نے ہاتھ پکڑاتا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا اتقاف کی نیت کراتے ہوئے مسجد شریف میں لے کریاض اللہ، اللہ اللہ جننا میں پہنچے تھے ہم دو ہزار اللہ اللہ ایک امامے کے حوالے سے غور سوال بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے امامہ چینج کیا ہے مدنی چینل پر رونق ہی ختم ہو گئی ہے حسن عبدال سے کہہ رہے ہیں اپنا اپنا ذہن ہے اپنا اپنا ذہن ہے رونق پڑی اور سنت بڑی کے مطابق جب عمل کریں گے تو اس کو اچھی ہی نظر سے دیکھنا چاہیے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویلج میں دو مسجدیں ہیں نماز لوگ ایک مسجد میں پڑھتے ہیں دوسری مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا کریں دوسرے مزے نماز نہ پڑھنے کے پہلے وجوہات بیان ہوں گی اس کے بعد بیان کیا جائے گا ٹھیک ہے مدینہ مدینہ یہ میرے اللہ حکبر قبیر حضرت پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو انگراہ کیوں کو سوال کرنے سے پہلے نہیں وہ اچانک آ گئے چلو ٹھیک ہے امیر رسنت کے بارے میں جیسے کہ سنا اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ امیر رسونت جب وضو بہار ہوتا تھا نیچے سے کرتے تھے وضو کھانے سے اور جب اوپر آتے تھے تو اپنی براؤن چادر سے اپنے پیر وغیرہ صاف کرتے تھے قدم صاف کرتے تھے پھر آتے تھے پھر ہم نے دیکھا ابھی بھی امیر علیہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ وہ میں تھیلی رکھتا ہوں اور جو ہے نا اس کے اندر دھاگے اور اس طریقے کی جو مسجد میں چیزیں ہوتی ہیں بال وغیرہ وہ ڈال دیتا ہوں اور پھر دیگر مواقع پہ بھی کچھ چیزوں سے محسوس ہوا کہ امیر اہل سنت کا جو ایک لگاؤ ایک عمومی لگاؤ تو ہر مسلمان کا ہے مسجد کے حوالے سے لیکن پریکٹیکلی جو امیر اہل کی ایک انسیت رغبت اور ایک محبت امیر علیہ مسجد سے دیکھنے میں آتی ہے پھر آپ کے حوالے سے کل بھی میں نے محسوس کیا مدنی مشورے میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی جب جب مسجد کا تسکرہ ہو کچھ مدنی گلدستے بھی تھے آپ کے اس حوالے سے تو مسجد سے آپ کا ایک تعلق جو ہے نا میں دو چیز دو تین تذکروں پہ دیکھتا ہوں آپ بہت جو ہے نا ایموشنل ہو جاتے ہیں ایک امیر علیہ سنت کا تذکرہ ہوگا تو آپ ایموشنل یعنی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر نگران شروع ناراض ہونا تو امیر علیہ سنت کا تذکرہ کر <laughs> دو راضی ہو جائیں گے اچھا ایک امیر علیہ سنت کا تذکرہ دوسرا قرآن پاک کا تذکیرہ اور تیسرا جو نا, مساجد کا اور بھی ہوں گے لیکن میری آبزرویشن یہ ہے اور پھر جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ نے اشال ثواب کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ جو بنایا وہ ان کے نام سے یا ان کے اشار ثواب کے لیے مسجد بنانا تو یہ تعلق کیسے بنا مسجد سے پریکٹیکلی کال و... آئی ہوئی تھی اسی حوالے سے تو وہ آپ نے کر دیا سوال اچھا مسجد کی اے اے کیا آپ نے کوئی اپنی وہ کال ساتھ میں ہی دے تو جو ہے وہ اپنا جلد. ان جو ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ <تصفيق> میرا نام محمد عظیم قلعہ ہے شاہ نور سے نگران شراء کی بارگاہ میں عرض تھی کہ کیا آپ نے اپنی خود ذاتی پیسوں سے آج تک کیا ایک مسجد بنائی ہے الحمد رب العالمین مجھے میری والدہ کے انتقال کے بعد جو میرے اندر جتنی وسخت تھی اس کے مطابق الحمد مسجد بنانے کی ترکیب نے انہیں چند دنوں میں ہی بنا لی تھی الحمد للہ بنا لی تھی کورنگی کی طرف جگہ شاید پوری مسجد ہی بنی تھی الحمد تو یہ تو مسجد دیکھے مسجد کی اہمیت قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت اس طرح کی اہمیت کو آپ دیکھیں گے تو خود بخود آپ کا ذہن بنے گا کہ یار اس سے یہ آپ کے لیے میرے لیے ہمارے پوری قوم کے لیے کتنی امپورٹنٹس ہے وہ مسجد نہیں ہے لوگوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہمارے یہاں مساجد کم ہیں بہت کم ہیں آپ کے سامنے کل آپ کا علاقہ تھا کتنی مساجد کی ضرورت آپ کے سامنے ہے جس علاقے کا مدی مشورہ کرتے ہیں اس میں مساجد کی اہمیت ضرورت سامنے آتی ہے تو دعوت میں نہیں تھا کہ صدیوں میں دعوت اسلامی جس طرح مسجد بنا رہی ہے اس طرح کوئی مسجد, بنا مسجد بنانے کی مومنٹ آئی ہو اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے سوال کہاں کیا سوال آپ نے میرا خالی اظہار کیا تھا کہ میں یوں ہوں میں یوں سوال, ہوں ہوں سوال کہاں کیا تھا نے نے سوال کیا ہے نا کہ ایک تو دعوت تو اسلامی کی برکت ہے اور کیا ہم بھی تو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو آپ کو دیکھیں نا آپ کو نہیں ہے تو اس کا کہاں ہے آپ جواب دو گے اس کا آپ کو نہیں ہے اس کا تھوڑی کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیوں میں تو کسی نے ایسا بھائی آپ کو میں آپ کو قرآن سے یا خود اثر سنت کے فیصل سے اتنا تو احساس ہے نا کہ اپنا ایسا تعلق نہیں ہے ہونا چاہیے نہیں مسجد کی جذباتیت کا تعلق جہاں تک گزشتہ تقریبا کچھ سال پہلے نگرانی شورا اندلس کی جو ہے وہ کے شہر میں جو ہے وہ اپنا قرطبہ مسجد کے اندر وہاں کیا ہوا تھا مدری چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں پھر نگرانی شورا سے جو آپ نے پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا وہ دیکھنے کے بعد میںدھی ضلع کے ناظرین کلتبہ شہر میں ہوں یہ چونکہ اسلام کا مرکز رہا ہے تعلیمات کا دینی تعلیمات کا قرآن و حدیث کا علماء ف یہاں ہیں تو اب زیادہ مطلب یہاں کی حالت دے کر افسوس ہوتا ہے. اے خاصا اے خاصا دعا ہے ہم اس وقت نمبر اور محراب کی طرف بڑھ رہے ہیں مت کے عجب وقت بہت واضح طور پر یہاں پر قرآن مجید کی آیات سور حشر کی آخری آیات یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ اسی کے ساتھ انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے اگر ہم اس طرف نہیں جا رہے مسجد کی طرف ہے اے اے اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ, اللہ. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ یہاں پر نماز و جماز ادا کی جائیں گی یہاں کی در و دیوار اذانوں سے گونجے گی ان شاء اللہ ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو دن تو بہت کر رہا تھا یہاں خوب کھول کر اذانے دوں ہم یہاں سجدے کریں لیکن یہاں کچھ بھی نہ کر سکے ممبر اندر ہاتھ پہ آگے پٹیاں لگاتی گئی ہیں ممبر کو دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں رسول کیا ہم اور مسیدیں نہیں بنائیں گے اسی ان میں اسی اسپین میں دنیا کے خطے خطے میں جہازان ہو کی آوازیں ہوں جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں سے کرتے ہے جمع کا کرنا قسمت سے لا ہے دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مسلمانوں کے تم شراب نہیں چھوڑو گے شراب نہیں چھوڑو گے چھوڑ دو شراب چھوڑ دو گناہوں کی عادتوں کو ہم ایک بار پھر ایک اور نیک بن کر انشاءاللہ دنیا میں آقا کی سمتوں کو ہم کریں گے جی یہاں میں آتی غیرت کو قرطبہ مسجد کے باہر کرے ہو کہ للکارا ہوں ہر سننے والا ریئ کرے کہ ان شاء اللہ میں اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا مسجد میں اپنا حصہ لوں گا اپنے بچوں کو نمازی بناؤں گا میں ان شاء اللہ اس زمین کا چپا چپا اپنے سجدوں سے ہر مسلمان نیت کے جہاں آپ رہتے ہیں سجدوں سے زمین کو بھریں گے اللہ کا فکر سے زمین کو بھریں گے ذکر و درو سے زمین کو بھریں گے اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے اپنے عقائد کی اپنے ایمان کی اپنے دین کی حفاظت کریں گے آج افسردہ دل یہ یہاں سے لوٹ رہے ہیں اسجدیں مرفیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور حجازی نہ رہے ہماری مسجد ہے اس میں آپ کتنا نماز پڑھنے جاتے ہیں کتنی عبادت کر لیتے ہیں اذان کا کیا جواب دے لیتے ہیں افسوس ست کرو افسوس آ جاؤ مسجد بڑھو تحریک کو لے کر آگے بڑھیں مسجد بناؤ تحریک کو لے کر آگے بڑھیں اور دنیا کے چپے چپے میں دین کا و سنتوں کی خدمت کا کام کرے اپنے آپ میں عمل پیدا کریں جن بے عملی جن ناتفاقی نا کی وجہ سے آج اسپین ہم سے چلا گیا ان دنوس ہم سے چلا گیا ہم اس بے عملی کو نکال باہر کریں اپنی زندگی کو با عمل بنائیں صدتوں کا فیکر بنائیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی انعامات پر عمل کریں اپنی اسلامی بہنوں کو پردہ کرائیں داڑھی والے بنے پوری مٹھی داڑھی والے امام والے بنیں اور مسجد بر تحریک میں شامل ہو جائیے گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد بر تحریک جاری رہے گی سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. محمد جب یہ اس وقت کی بڑی بڑی عجیب کیفیت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے بڑی عجیب کیفیت تھی ابھی میں یہ سوچ رہا تھا اس ٹائم سے کیا کیفیت ہو گئی تھی مطلب میں ایسی کیفیت تھی کہ جس کو میں لائیو بیان نہیں کر سکتا اس میں کئی ایسے جملے جس کو ہم نے ایڈیڈیٹ کروایا ہے اس ٹائم نیر آ جا رہا تھا ریکارڈنگ بہت کچھ ہو گئی پھر اس کو ایڈٹ کیا آپ ٹھیک ہے جذبات ہے اپنے اللہ تعالی خیر فرمائے دنیا میں ایسی کئی مسجدیں ہیں سلمان بھائی جس کو تالے لگ گئے کئی مساجد ہیں جو آج مساجد نہیں ہیں کئی جگہ ہیں جو تفریح بنا دی گئی ہیں انٹرٹینمنٹ ایریاز بنا دیے گئے مسلمانوں کو اللہ تعالی عقل سلیم دے ہوش کے ناخن لیں آپ تو مسجد بنانے کی باتیں کر رہے ہیں مسجد بنانی بھی ہے اور جو مسجد بنی ہوئی ہے ان کو بچانا بھی ہے اور ان کو آباد بھی کرنا ہے بہت پرابلم ہو گیا ہے بہت پرابلم ہو گیا ہے مسجدوں میں نمازی نہیں ہے دنیا میں مساجد میں نمازی نہیں ایک نیا کام بتا دیا آپ نے کہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں انہیں بچانا ہے ابھی تک تو بنا رہے تو محروز بھائی مسجدیں بچتی ہیں نماز سے مسجدوں میں تالے لگائے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کچھ سفر میں ہمارے آگے شاید کچھ ایسا تھا میں جا نہیں سکا مجھے کہہ رہے تھے ملک ہاں بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے ادھر اسی شہر میں ایک مسجد تالا لگا ہے مطلب مسجد بند ہے کھلوا ہے تو مگر وہ اب دیکھے پردیش میں ہمارے ہاتھ میں کتنا پردیش میں بہت کچھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا بعض جگہ ایسی ہیں جہاں صرف دل جلائے جا سکتے ہیں اور دل جلا کر سب کمانا یہ دل کیسے جلائے اس کا جواب تو دل جلے گا نا یار مطلب <سؤال> کہ جب مسجد بند ہوگی تو دل, دل تو جلے گا نا یار جب امت کی محبت میں آنسو بہانا یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر یہ کہ اب یہ اب جیسے لوگ ہیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس وقت اب لوگوں پہ جاگو تو مارکیٹوں کی باتیں کریں مارکیٹوں کا رونا روئیں گے مارکیٹ میں یہ نہیں ہے کیونکہ وہ مارکیٹ کے لوگ ہیں اب آپ اور ہم ایک دینی تنظیم سے ہیں ہمارا ایک اپنا کام ہم اس کا رونا روتے ہیں نا بھائی اس میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ان کو درد مارکیٹ لگا ہوا ہے آپ کو درد مسجد لگ گیا سبحان تو اللہ یہ اپنے دلستی اپنے نصیب کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں سوار نعمت سے عمید بچائے جائے اور ہم سے کام لے لے سیدھی سے بہت سے کام لے لے کئی میں نے کئی بیانات میں بھی یہ شعر سنا ہے اور ابھی مدنی گلدستہ جو دیکھا اس میں بھی آپ نے یہ شعر پڑھا اور امیر السنت بھی بارہا اس شیر کا میرے لے سننے سے بھی سنا ہے مسجد مرسی یا خواہاں کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی مسجدیں مطلب جو سو جو رو رہی ہیں مسجدیں مطلب سراپا اغم ہیں کہ ہمارے اندر نمازی نہیں ہے کیونکہ مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے مسجد کی رونق صرف یہ جھومر سے اور اس کی خوبصورتی سے تزئین اور آرائش سے نہیں ہے اس کی اصل جو رونق ہے وہ نمازی ہیں تو مسجد اس کا مطلب کہ ایک غم ہے مسجد کا شاعر نے اپنا ایک تخیل بیان کیا خیال بیان کیا ہے اور یعنی مسجد مرثیہ خا کا کا نمازی نار یعنی وہ صاحب اوساف حجازی نار ہے یعنی وہ جو ایک مسلمانوں میں ایک غیرت ایمانی اور جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کا ایک جو ایک عنصر تھا ایک فیکٹر تھا اصل میں اشد وہ رہا نہیں ہے تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس طرح کی جب باتیں کرتا ہوں نا تو اپنے اوپر بھی لگتا ہے مردہ مردہ ہو گئے ہم لوگ ارے باتوں کے حد تک تو مجھ سے بھی آپ باتیں کرا لو میں دو ڈھائی گھنٹے اور مجھے بٹھانا تو بٹھا کر جتنے مجھ سے آپ نے تجزیے کرانے تبصرے کرانے آپ کرا لو شاید میں کہا جاؤں گا لیکن موقع کے مطابق جو کرنا ہے جو قربانیاں دینی ہے نہیں ہو رہا ہم سے میں اپنے لیے آپ کیا بولوں تو یہ پھر لکمے دے دیں گے دونوں اسلام بھائی بیٹھ کر تو نہیں ہم روکے وجوہات کیا ہے کیا نہیں ہو پا رہا یار نفس شیطان اور سستیاں غفلتیں ایسی ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور جسے آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کو بچانے کے لیے آپ کوئی ایک ون پوائنٹ سولوشن دے دیں ایک کام بتا دیں جو کر لیا جائے مسجدیں آباد میں ہوں ودن انعامات نمبر دو پر عمل کریں مسجد جائیں کیا ہے اس کو لے کے جائیں مسجد پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی سب میں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں اور کم از کم ایک بے نمازی کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں ٹھیک ہے مدنی نام نمبر دو, دو, دو پر عمل کریں انشاءاللہ مسجدیں اللہ مسجد ہے اللہ نے چادو آباد ہو جائیں گے باتر دو پہ عمل کر لیں دو بہتر میں سے دوسرے نمبر دوسرے مدنی انعامات پر یہ تھا کہ مسجد سے عموماً پانچ طرح کے افراد متعلق ہوتے ہیں جی امام معزن خادن اور نمازی اور پھر مسجد انتظامیہ اگر مختصر طور پر اس مدنی اگر ہمیں پھول مل جائے کہ ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور ان کو کم از کم کم از کم کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد بھی ہوں اور ہماری مسجدوں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ دور ہو جائیں ایک شخص نے بڑی عجیب بات کی اکبر بھائی ویٹر اینڈ اے ویٹر فائیو سٹار ہوٹل میں ویٹر لگنے گا جو کورس ہے نا وہ تقریباً دو سال کا ہے دو سال کا کورس یعنی کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑے عزت و تمیز اور بڑے طریقے سے میرے آگے پلیٹ رکھ رہا ہے یوں متو آواز میں اس کو جانتا تھا کہ پہلے وہ ایسا تو نہیں تھا تو پتہ چلا کہ اس کا جو یہ پورا جو طریقہ مینس سے ٹکٹ تبدیل ہوئے نا یہ ویٹر کورس کر رہا ہے جب آپ کسی بڑی ہوٹل میں جاتے نا تو بڑی ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو وہ کسٹمر سے بات کیسے کرنی ہے پلیٹ کیسے رکھنی ہے جب پلیٹ اٹھانی کیسے ہیں کہ وہ جو کھانے والے ان کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور پوچھنا کیسے ہے دوبارہ پوچھنا کیسے ہے مسکرانا کیسے ہے مینیو دینا کیسے ہے مینیو لینا کیسے ہے لکھنا کیسے ہے کچھ لینگویج ایشوز ہوتے ہیں کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے دو سال کا ویٹر کورس کین یو بلیو میں نے جس کو باہر نہیں بیٹر بولیں اس کو باہر والا نہیں بولیں گے ٹھیک ہے وہ کورس کو باہر نہیں بولیں گے تو وہ بیٹر کورس تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے تو لیکن جب ہم مسجد کا نظام اور انتظام سنبھالتے ہیں مسجد کا انتظام و نظام سنبھالنے والوں کو مسجد سنبھالنے کا کورس کرنا چاہیے چھوٹا سا کورس ہو میں کہتا ہوں کہ بارہ گھنٹے کا کورس ہو لیکن ان کو لینا چاہیے کہ ہم لوگ مسجد کی کمیٹی ہیں ہم لوگ مسجد کا نظام دیکھتے سنبھالتے ہیں ہمیں کچھ سمجھا دیں اس کو پندرہ بیس پچیس پچاس جو دو چار مدنی پھول دینے دے دیں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہیں حرام ہو نہ کام میں مبتلا نہ ہو جائیں کہاں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدحی ماحول ہے اللہ کی رحمت سے ہماری مجلس جو ہے مجلس اساثہ جات مجلس قدام المساجد اس کے تحت جو مساجد بنائی جاتی ہیں اور ان کی جو کمیٹی ہمارا مدنی مرکز بناتا ہے علاقے کے اسلام ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے امام علیہ سنت کی عطا کردہ جو گیارہ شرائط ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دیکھیے دل گردہ بڑا ہونا چاہیے ورنہ دعوت اسلامی کام ہم سے بعض ادارے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ادارہ چلا رہے ہیں ہمیں کچھ مدنی پھول دیں ہمیں کچھ سکھائیں ہمیں سمجھائیں دعود اسلامی نے اپنے تجربات سے جو کو جمع کیا ہے ان کو ڈلیور کرتی ہے تو یہ نہیں ہوتا مثا کر دیتا ہوں دعود اسلامی نے دار المدینہ کا نصاب بنایا ہے آج کتنی اسکول ہیں جو دعوت اسلامی کا نصاب لے رہی ہیں کتنی اسکولوں میں ہمارا نصاب ہے ہم دارالمدینہ اپنا چلا رہے ہیں हم, ہم دارالمدینہ میں نہ پارٹنر بنا رہے ہیں نہ فرینچائز کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی دار المدینہ کا نصاب اپنے اسکول میں لینا چاہتا ہے تو وہ آئے گا نصاب لے گا سمجھے گا لے کر چلا جائے گا اس کی جو بھی دارالمدینہ کی جو مجلس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو اس کو پورا کرنا پڑے گا جس کے میں اس وقت یہاں پر بیان کی حاجت محسوس نہیں کرتا مثال دے رہا ہوں تو امام صاحب علماء و مشائخ اور علماء دین سے سمجھ لیں کہ میں امام ہوں مجھے مسجد میں کیسے رہنا چاہیے ہمارے ایسے بیانات موجود ہیں دعود اسلامی کے تحت محسدین دیکھ لیں کہ میرے لیے کیا کیونکہ مسجد میں رہنا ہے مسجد کا کام کرنا ہے تو سارے کے سارے امام صاحب سے لے کر محسن محسدین سے, سے کمیٹی اور پھر مختدی جی سارے کے سارے سیکھے کہ مسجد ہے کیا اس کے معاملات کیا ہیں میری جو مسجد کے اندر حاضری ہے اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا شری طریقے کیا ہے اس کو پورے کے پورے پانچوں کو یہاں الحمد للہ ربی المین اللہ احسا نہیں کہ پر الحمد للہ کسی حد تک بیان کر دوں آپ کو میں نے کیے ہیں اس پر بیانات لیکن ڈیفینے یہ پورے ایک ایک ٹاپک جو ہے نا ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے لے لے گا جی اگر میں اپنے طور پر اختصار بھی کروں تبھی گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک ایک موضوع پر چلا جائے گا تو تقریبا پانچ سے چھ سات سلسلے وہ کرنے پڑیں گے کیوں پھر اس پر مزید سوالات جی پر. اس لیے میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ جامع جی بات کر لو کیسا ہونا چاہیے تو یہ مزید ایک پوری سیریز ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے آ, سلسلے کا جو وہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہو چکے ہیں سلسلہ شروع ہوئے ابھی کچھ اگلے سیگمنٹ بیٹھتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف میں ریکویسٹ کروں مدنی کسوٹی رہنے جی لا لا ارے ہاتھ میں آپ کے نہیں ہیں جی اصل میں جی پارٹیسپٹے بھی کرنا کیا ہے آپ کو گیارہ سوالوں کے بعد مطلوبہ شہر تک پہنچنا اب اتنے جب سے یہ نیا انہوں نے شروع کیا ہے رات میں رہ گیا پہنچا ونچا نہیں ہونا اگلی کسورٹی میں آج تو جو ہے پہلے جو بھی ہے وہ اتوار والی دوپہر میں پہنچ جاتے تھے آپ کے وہ کہاں گئے آپ کے مطلب تھے وہ تو اس میں آتے تھے نا جو جو وہ تیری بھی آ جائیں ہم نے تو منع نہیں کیا آ جائیں ہم نے منع کیا مدد کر دیں تو وہ بے چارے اتنے دور بیٹھے آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک آدھ میرے ساتھ مل جائے مومین مامین اتنی دور جانے کی کیا ضرورت سوال میں کر لیتا ہوں آپ کی طرف سے چلو بھیا چلو آج آپ چلو آج چلو یار آج اب یہ آفر قبول ہے نہیں ہمیں قبول نہیں ہے جی کے ساتھ لائے نہیں لائے لائے جی فرمائیے گڑی آپ فرمائیے گڑی لگائیں جی کیا سوال بار میں پہ جواب ہے ٹھیک ہے گڑی تو نہیں ہے نہیں آ گئی آج میں پڑھ کے آیا ہوں تیاری کر کے آیا ہوں میں بھی مدرسے کی تیاری کر آیا ہوں لیکن بات یہ کہ ہم تو ہر دفعہ ہی تیاری کر کے آتے ہیں لیکن پھنسی جاتے ہیں جی کوئی مقام مقام لا آپ دونوں نے لا کے دیا تھا تو میں نے وہ حصرت نکال نعم چہروں نے نام بولا ہے وہ بہت بڑا آدمی بہت بڑی شخصیت لائے اللہ کی رحمت ماشاءاللہ اللہ اچھا مت قید حیات ہیں لا لا ٹھیک ہے بیا کر سے لا صحاب کرام میں سے کتنے سوال ہو گئے سوال کی باریک سات سیکنڈ باقی اگر ہم سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک دور سے چلیں صاحب کرام تو نہیں ہے صحابہ کرام کے بعد سے دور سے چلیں چلے تو کیا اس سے چھٹی صدی تک کے اندر میں یہ ہیں سوال ہے اس کا مطلب یہ سات سے لے کر چودہ کے اندر ہے تو انڈرسٹوڈ میں اتنی ناراض نہیں کیا ضرورت ہے کوئی ادھر ادھر کی تو باتیں ہونا تو بات میں بور نہ ہو جائیں ٹھیک ہے ارے سوچتا ہی رہوں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا چلیں پچھلی پچھلی مطلب کہ ابھی سے جو ہم بیٹھے ہیں چودہ سو چودہ سو میں یہاں سے لے کر پچھلے مطلب تین سالوں کے اندر تین سو سالوں میں نعم نعم کتنے سوال ہو گئے سات سوال ہو گئے ہیں جی ابھی بہت دور ہیں ہند سے تعلق ہے اللہ بس پہنچ ہند سے اللہ کیسے پوچھ بوجھ بوجھنا بڑا ہے وہ ٹھیک ہے اعلی حضرت کے کوئی سلسلے سے خاندان سے اعلی حدت خاندان سے یہ سوال ہے آپ کا جی ہاں دو سوال کیے ہیں آپ نے اعلیٰ حادت خاندان سے اللہ اللہ نہیں ہے نسبی تعلق جسے کہتے ہیں خاندان ہی جی کہہ رہے نا خاندان اور اعلی خلافہ کتنے ہیں سلمان بھائی کثیر جی الحمد للہ کتنے ہو گئے نو دسواں سوال ہو گیا جی خلاف والا ہو گیا نہیں خلاف الازرت والا دسواں سوالفا اعلیٰ دس ہو گیا نا جی ٹھیک ہے وہ گیارہ سوال ہے اور پھر جواب ماشاء اللہ اعلی خلافہ میں ہیں جی جی, ہے جی جی تین نام ہوئے ہیں گیارہ سوال حضرت خلافہ میں ان کا تعلق کسی فکی حوالے سے مشہور ہے اعلی حضرت کے خلاف سے مشہور م ہے م م مشہور ٹھیک ہے نام صاحب بار شریف جناب آآ آآ اللہ کر کے کچھ قسطوں ہے اب تک جو اتنا اتنے راستوں سے جو نہیں آ رہا تھا تب نہیں پوچھ رہے تھے کہ کدھر چلے گا میرے سامنے تو پہلی دفعہ ہی وہی ٹھیک ہے سر نے کوشش حضر الشریہ مولا حضرت مفتی امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ خلیفہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ یقیناً کثیر ہے آپ کا فوری طور پر ذہن ایک ہی جب آپ نے کہا تو آپ کے ذہن میں یہی ہوں گے صدر شریعہ تو آپ نے کہیں ہی کیوں کہا مطلب دیکھیں ہمیں ہمارے ہاں شہرت اصل میں آپ کو بھی تو اتنا زیادہ نہیں نہ ہوگا کہ کتنے کتنے کھلا پائے دو چار مہینہ تو لوگ ہیں میں آپ کہنے کریں ورنہ ہم اگلے ہفتے میں بتا دوں آپ کو کھلافایا مدنی کی سوٹی کریں گے آپ نہیں پہنچیں گے ہو سکتا ہے میں نہ پوچھا خلفا اللہ لے کر میں بھی تیاری کر کر اگر اگر آپ سکی منا کرتے تو میں ان کو کے پاس چلا جاتا ہوں ہمارا ذہن یہ تھا کہ پچھلی دفعہ مجھے پتا تھا اصل میں آپ نے بھاری شریف پوچھا تھا اس لیے میں چلا گیا سدر شریعہ کی طرف رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے اس سے پہلے آپ یہ کر چکے ہیں کہ اس کی شخصیت کا پوچھا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران اس پر نہیں پہنچے گا اور آپ وہ یہ سوچ کر لائے کہ نہیں ہو اتنا ٹائم اور دماغ میں اتنی سپیس کیسے آ جاتی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ لیتے ہوں ٹائم تو ٹائم ہی ہے آپ گھڑی اتنی چلاتے ہیں کیا کریں تو اور کر لو بھائی جی ماشاء اللہ مزہ آئے گی آپ کو ماشاء اللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل نے ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی قاضی بنایا جی بالکل <سؤال> ان کا بنایا تھا حضرت مولانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے شہزادے کو بھی ان کے تحت دیا تھا یہی ہے نماز جنازہ کا بھی یہی تھا کہ سدر الشریعہ نماز یہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک رسالہ تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ کی دعائیں لکھی ہیں کہ اگر حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ جنازہ پڑھائیں ورنہ پھر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ مرتب میں تھے مطلب تھا یقین تھے ان کو ملح وہاں ملح سے ملح لیا اور کاجل قزا بنا دیا یہ دونوں ہی علوم کے ماہر ہو گئے نا علم اللہ کمال سیدنا عامر شاہ بحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا تاجر ہے وہ کہیں جا رہا ہے اور ان کو اس سے فرمایا کہ کہاں کا ہے بازار جا رہا ہوں تو بازار جاتے جاتے کہ, کہ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو تو کبھی کبھی جاتا ہوں کہ جایا کرو میں تمہارے اندر اس طرح کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں ان کو نصیحت بہت سمجھ میں آئی اور وہ علما کے پاس جانے لگے اور بہت آگے نکل گئے حتیٰ کہ وہ اتنے آگے نکلے کہ دنیا نے امام اعظم کے نام سے جانتی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم امام و حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے کہ بزرگ اپنی نظروں سے جو ہے نا اس لیے بزرگ کبھی فرمائے نہ کہ یہ کیا کرو میرا اپنا تجربہ میرا تجربہ میرے پیر صاحب کے ساتھ ہے میں میرے پیر صاحب کبھی بھی فرماتے ہیں نا کہ یہ میں نے تو مشورہ دیا تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کا مشورے پر ہی عمل کرنا یہ آفیت ہے یہ عافیت ہے فرما فرماتے میری سمجھ میں آتا تھا یہی سمجھ میں آنا چاہیے یعنی yani یہ ہوتا ہی ہے کہ ہوس کے اللہ تعالیٰ نا ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سچ کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ان کی اپنے رب سے محبت ہوتی ہے اس لیے ہم اولیا سے دعائیں بھی کرواتے ہیں کہ <laughs> پھر بعض وقت ان کی دور اندیشیوں میں برکت ہوتی ہے ان کے باتوں میں برکت ہوتی ہے ان کی باتیں بڑی ستھری پاکیزہ اور مفادات سے پاک ہوتی ہیں اور آپ کے لیے بڑی مخلصانہ وہ رائے رکھتے ہیں ان کے ماننے میں ہی مجھے عافیت نظر آتی ہے یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ابھی جو مدنی مذاکرہ ہوا جسے خصوصی مدنی مذاکرہ کے لئے دعوت اسلامی کا تاریخی مدنی مذاکرہ اس میں ایک بات یہ میری لسمت نے کچھ ملفوظات کے مجھے تو مزہ اس وقت بھی آیا ابھی جب بیان کرنے لگوں اس وقت بھی مزہ آ رہا ہے لیکن اس میں سے ایک گویا کہ تنقیدی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جب امامی کے رنگ کی تبدیلی ہوئی اور جو تفصیلات امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی تو آپ سمیت پوری شورہ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا کوئی سوال نہیں کیا آپ نے حالانکہ ایک دعوت اسلامی کی عالمی مرکزی مذہبی سے شورا ہے یہ اور اس نے دعوت اسلامی کا انتظام و انسرام چلانا ہے اور یہ جواب دے دی ہے ایک انداز سے تو آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی جیسے کہ پوچھ بھی رہیں گے آپ نے بھی فرم مطلب عام لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے سوال کریں گے ہم سے پوچھنا تو آپ سے بھی پوچھیں گے آپ سے زیادہ پوچھیں گے آپ بڑی ذمہ داری ہے تو مطلب جو چھبیس رکنی شورا ہے پوچھنا تو درکنار کہ ان سے مشاورت ہوتی تفصیلات ہوتی ڈیبیٹ ہوتی کوئی نتیجہ نکلتا مشورہ ہوتا لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ بھی نہیں ہوا بلکہ وہ پکچر آئیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ میں سے چھبیس میں سے کسی ایک نے بھی امیر علی سنت نے سرحد فرمائی مطلب جو الفاظ تھے وہ سوال نہیں اٹھایا اتنا مطلب اسے میں پوزیٹیو لو تو اتنا ضرور کیسے اور نیگیٹو لو تو مطلب کیا کرتے ہیں آپ لوگ پھر نام بات نہیں ہے آپ کا اپنا کیا تھا وہ بتایا راجان بھائی نے کیا ہوا کچھ بھی سفید جمامہ دیکھا گرین اتارا سفید باندھ لیا اور میں نے کیا کرنا تھا میں تو شروع سے یہ زینی ہے جس حال میں نظر آئیں گے میں نے وہ حال لے لینا ہے اللہ جس حال کو یہ فرمائیں گے وہ ہال لے لینا ہے مطلب ہاں تو میں مرید ہوں بھیا کیا ہو گیا آپ کو میں مرید ہوں میں مرید ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دیکھے تنظیمی طور پر لینا تو سوال کیا ہے سوال یہ کہ کون کس کا پابند ہے کیا واپس لے لیے بس چھوڑے آگے چلتے او آپ بالکل بول کر دیتے ہیں نہیں مطلب دیکھیں تنظیم ہے کون کس کا پابند ہے تو امیر سنت کا اگرچہ انداز مزاج میسج یہی ہے کہ آپ مشاورت کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور شورا سے پوچھو لیکن جب شورا دیکھے گی کہ کوئی کام امیر سنت کر رہے ہیں تو کیا شورا یہ بات نہیں جانتے کہ امیر سنت اس کرنے کی اتارٹی ہے کوئی بھی چیز ہے دیکھیں میں آپ کو میں ارض کرتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میں دعوت اسلامی یا شورا کے بنائے اصول پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا امیر سنت جب بھی کچھ کریں گے نا وہی دعوت اسلامی ہے جو امیر امیر سنت کا نام ہی دعوت اسلامی جو امیرت کسی کو جو بھی لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے دعوت اسلامی کا دسا نام الیاس قادری ہے نام دعوت اسلامی جو امیر سنت کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ہم کریں अमीर सुन्नत जो कि वैसे ऐसे मुरीद भी करना ही पड़ेगा مرید ہونے کے ناطے میرے لیے سنت تو مدنی مذاکرہ فرماتے نہیں اب سنت خاص تو شہجے اللہ اللہ اللہ واہ واہ کمال کر دیا جی ہر بر موقع پڑی ہے مدینہ مدینہ دل خوشی آپ ایک کال یہ اسی موضوع مطلب مولانا نے کرا کیا میں تو ایک بات کہوں گا آپ جو اتنا کھیرستان کے سوال نکال کے لے کر آئے اور ہم دل میں کہہ رہے ہو اس کا جواب یوں آئے گا اور یوں آئے دل گا دل, یوں دل, دل میں کہہ رہے ہو تین میرا پیر میرا پیر ہے جہاں سیدھا شخصیت ہے میرا یعنی اس میں یوں کہہ سکتا کہ تنظیموں کے آگے بڑھنے کی ترقی کا ایک راز بھی یہی دی مرکزیت آپ کو باقی رکھنی ہے الحمدللہ للہ امیر علیہ سنت کا یہی زین دے رہے ہیں سب کو شورا مگر جو آپ کے اراکین نے شورا ہیں ہم سب کا یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا یار مجھے جس حال میں اور مطلب میں نے جس اچھا پھر ہم نے جس کو پیر بنایا ہے وہ پیر مطلب کہ جامع شرائط پیر ہے نا جامع شرائط پیر ہے اور جامع شرائط پیر کبھی آپ کو خلاف شریعت کا حکم دے گا ہی نہیں بالکل اور بتا یہ شریعت کا ایک اپنا امام اعظم ہمارے امام کون ہے فرماتے میرا جو مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف اس کو دیوار پہ دے مارو ہمارے اماموں کا یہ حال ہے ہماری شریعت کا یہ حکوم ہے اللہ کی رحمت ٹھیک ہے تو جو بھی ہم کو خلاف شریعت بات کرنے کا ہی نہیں اور خلاف شریعت کو بات ہوتی ہے تو کوئی اس کے لیے ہے نہیں کسی کے لیے ماننا نہ کوئی ایسا تصور ہے تو تنظیم تو چلی چند تنظیم اطاعت سے چلتی یاد رکھیے گا تنظیم ہمیشہ اطاعت سے چلتی ہے تنظیم نظم کا نام ہے نظم ڈسپلین سے آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا اگر نقصان ہو رہا ہوتا تو دعوت اسلامی کا تو کم از کم جینا کرتے سب سے زیادہ نفا نقصان جو دعوت اسلامی کے لیے سوچ سکتا ہے اس کا نام امیر تھے اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. اللہ اللہ. اللہ. بہت زبردست مدلی پھول دیے ہیں آپ نے اور ہمارا بھی ذہن یہی ہونا چاہیے جو نگرانی جی شروع جی ہے وہ فرما رہی جی جی ہے جی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مطلب کہ آج سے آج سے تیس پینتیس سال پہلے ایک رنگ بدلا سب نے بدل دیا تیس پینتیس سال کے بعد بھی دنیا دیکھ کے لیے یہی شخصیت ہے جو اتنے رنگوں کا کہہ رہی ہے یہ کر رہے ہیں لاکھوں لاکھو لاکھ ایک ہی ساتھ ایک, ہی ایک ہی کے پیچھے چل رہے ہیں یہ سب مطلب کہ یہ مطلب یہ بھی اگر کوئی نہیں کمال مانتا تو پھر وہ اس کا نام ماننے کا کیا آپ کر سکتے ہیں ہی نہیں ہے کوئی بھی آگے بڑھے ٹھیک ہے بکارے شرا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب آپ رولے ملک جاتے ہیں تو جب باپا یاد آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں مجھے باپا یاد آتے ہیں تو میں رابطہ کرتا ہوں اور ان کا ذکر بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتایا نا وہ بھی کرتا ہوں میں گھر ہی دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم پر یہ کر رہے ہوں گے اس ٹائم پر یہ پیدل چل رہے ہوں گے اس ٹائم پر یہ کھانا کھا رہے ہوں گے اس ٹائم پر یہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے اس یہ پر یہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر وہ لکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پر یہ شاید چائے پی رہے ہوں گے اس ٹیم پر وہ چل کر وہ اراد وظاہ پڑھ رہے ہوں گے Allah Allah تو, تو تصور کے بڑے اگر آپ کو ڈبل بارہ گھنٹے کا جدول پوچھا جائے میرے سنت کا بتا دیں گے کم و بیش ماشاء جس کو نہیں پتا وہ کیا کریں نہیں پتا تو نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے یاد کرنے کو تصور شیخ کرنے کو آ, اور حسرت کیجیے کیا ہے سب یہ تصور شیخ آپ کا بیان ہونا چاہیے اور یہ وہ تصور شیخ ہے جو مطلب عموماً تصور میں کہا جاتا ہے یہ تو ایک مطلب مطلب یہ مطلب ایک پتا ہے مجھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں باقی جو تصور شیخ تریکی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے وہ الگ ہے وہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے بھی ان شاء اللہ کریما میں لفظ ہے اور لفظ نگرانی شرا کو بتانا ہے دکھائیے جی اسکرین پر تین لفظ ہیں آپ کو تین بتانے ہیں تین حروف اور چار غلطیوں کی گنجائش ہے پانچویں غلطی نہیں کر سکتے جی گھڑی لگائیے واہ اچا اللہ اللہ اس اسک ٹکی آواز بھی آنی چاہیے تھوڑا سے اور جو ہے نا وہ بنتا ہے ٹھیک ٹھیک اللہ اللہ جیس جا رہا ہے اس میں ہے جی علیف علیف ہے علیف تو ہے جی علیف ہے علیف ہے جی لا بس جی ہاں لا غلطی ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ شاید نہ پہنچ پائے نہ دیکھتے جائے جی یہاں کچھ آپ نے بتایا تو نہیں ہوا نہ کرو جی اچھا ٹھیک ہے جی جی یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی ہے اور دو ہار سیکنڈ تین غلطیاں باقی ہیں گنجائشی بنتی ہوں جی بات غلطیوں کی نہیں ہے نہیں نہیں یا نہیں ہے یا کا سمر تو نہیں ملا آپ کو اب بھاؤ ہی رہ گیا پیچھے وہ بھی بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں لیکن اپنے جس پر غلطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے غلطی لگ جائے گی ورنہ دکھاوا بھاؤ وہاں پر آ جائے گا مندر چلے کے ناظرین گو بھیجے ہیں اللہ اللہ اللہ ایک ہاں ہے وہ ہا بھی نہیں تھا اور ہا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چلو دی آپ لوگوں کے درمیان سے راہ ہوتا ہے اور ہا حلق کے نیچے سے روفی حلقی چھ حمزہ ہا آئن ہا جی عبد الطیف بھائی ہیں جو بتا دیا میسج کر دیا کہ دو, دو ایک عین آئن لا نہیں نہیں آئن تو نہیں ہے بہت آگے چلے گا لطیف بھائی تو یہ میرے لیے آپ کی طرف سے ہے نا آپ مجھے آپ کو کرے گا جی لگائے جی گھڑیے میرا نمبر ہونا چاہیے جی آپ کو کال سینٹر کا موبائل نہ دے دیں اس کے لیے ہاں جی اب بہت آگے چلے رہے ہیں تہذیب میں نا بہت آگے چلے گا تھوڑا پیچھے آ جائیں چلیں آپ مشورہ نہیں نہیں آگے بھی جا سکتے حرف تحجی آگے جائیں پیچھے آئیں نہیں وہ جو عین پہ چلے گا نا وہ بہت آگے ہو گیا وہ جب ہاں ختم ہوا ہے نا تو نہیں نہیں ہے جی نہ ہم آپ کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں جی اصل میں وہ بیچ میں دو لفظ ہیں اور دو حرف آپ کو بتانا ہے دو حرف اور ہردے کی گنجائش نہیں ہے ہے دالیں دال آگئی آگئی لگائیں دال ہے اس میں بالکل ہے جی دال بھی ہے اور میم بھی ہے لسمت رفت بتائیں اسمت اسمت ہے عسمت مت جی میم کے کسرا کے ساتھ ٹھیک ہے جی اسمت وہ گاتا ہے نظروں کو ہفتے والے مدنی مذاکرے میں وہ ایک مدنی گلدستہ چلا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے موتیا تھا امیر و سند میں اس کو جو ہے وہ اسمت تو وہ ایک مجنی گلدستہ ہے ایک منٹ کا وہ دیکھنا جی ارے باپا جہاں پچھلے سال خصوصی مدنی مذاکرے میں الحمد کی بارکا میں حاضری تھی تو سفید موتیا کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا جان آپ نے فرمایا تھا کہ فوری طور پر آپریشن بھی کروائیں اور آپ نے ایک نسکہ آتا فرمایا تو اس پر بھی عمل کیا تو پہر جان دوسری آنکھ میں بھی موتیا تھا لیکن کم تھا اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اسمت سورما استعمال فرمانے کا تو باپا اس کا میں نے ساتھ ساتھ استعمال کیا تو جو آپ نے نسخہ آتا فرمایا تھا اس کی برکت ہے الحمد للہ آپریشن بھی ٹھیک ہوا اور اس کی برکت سے چشمہ بھی اتر گیا جو دوسری آنکھ میں موتیاں تو وہ اس میں سرمے کی برکت اور آپ کے فرمانے پر استعمال کیا تو وہ بھی جاتا رہا بغیر آپریشن کے مدنی کی ناظرین کچھ سیگمنٹس بھی شامل کرنے ہیں مزید مدنی اشار کی تکرار بھی کرنے کا ذہن ہے آج آج لیکن کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں آپ کے میسجز بھی ہیں ان کو بھی لیتے ہیں ان جی عرض <سؤال> یہ کروں گا میں آپ سے کہ آپ جب وہ مسجد گئے تھے جس کے مدنی چنل پر مناظر دکھائے تھے اور بہت بڑی مسجد تھی جو اپنے معاملات میں نہیں تو وہاں سے آنے کے بعد آپ کا کیا ذہن بنا اور آپ کے دل میں کیسی کڑن تھی وہ تو دیکھ لی تھی کس مسجد کا یہ وہ تو دکھا دی شاید کول پہ آ گئی ہوگی جی اللہ آپ کو جیسا خیر دے کول کی جواب دو چکا ہے ٹھیک جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و و السلام و اللہ وبرکاتہ نظام تاری پاک و ویسی کابینہ سہرہ تھر عمر کو نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد تو بن جاتی ہے پھر اس کو آباد کیسے کیا جائے اور نمازی کیسے بڑھائے جائیں اور مسجد کو مستقل جیسے تعمیرات کے مراحل آتے ہیں تو اس کو کیسے لیا جائے جواب ارشاد فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسجد کے لیے جب جگہ لیں تو بھی شرع نما لے لیں کہ یہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں ہے جب جگہ فائنل ہو جائے کہ یہاں مسجد بن سکتی ہے تو اب مسجد کا نقشہ بنے گا مسجد کا نقشہ پھر بننے کے بعد پھر اس کی شرع رہنما لیں گے ہم نے جو مسجد بنائی ہے جو نقشہ بنایا ہے اس میں ہم نے فلاں جگہ مسجد فلاں جگہ کو فنائی مسجد فلاں جگہ کو خارج مسجد فلاں جگہ ہم نے وضو خانہ استنجا کھانا یہ سارا ہم نے نظام بنایا ہے اور اس طرح مسجد بنا رہے ہیں اس نقشے کو بنا کر اس نقشے کے مطابق آپ شری نمائی لے کر مفتیا نیک سے اس پر اسٹیمپ لگوا لیں کہ اسی طرح مسجد بنا رہے ہیں پھر اس کے مطابق آپ مسجد بنائیے جب مسجد پوری تعمیر ہو جائے تو تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ دوران تعمیرات شری نمائی کے لیے اس پر فتوا جو آپ نے شرنما اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں کوئی اور کمزوری نہ ہو جائے اس کے استنجا خانوں کے لئے ڈبلو سی اور کوموٹ وغیرہ جب بنائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ کہیں بھی کبلی کی طرف پیٹھ پیٹ ہو نہ کہیں پیلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری احتیاطیں ہوتی ہیں ممبر و محراب کے حوالے سے نقشہ شرح نما کے سو پورا ہو جائے اس کے بعد پھر جب مسجد کا آغاز ہو تو اس کے لیے پھر آپ جو بے نماز نہیں ہیں باہر ان کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں اس کے لیے دعود اسلامی کے چوک در سے مدد لیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں سے مدد لیں دعوت اسلامی کی انفادی کوشش کا جو سلسلوں سے مدد لیں مسجد میں در شروع کریں مسجد میں بیان شروع کریں مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کریں سدائے مدینہ لگائیں گے تو آپ کی فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی ان اللہ مدنی حلقہ لگائیں گے تو فجر کے بعد بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھے گی دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں کے ذریعے آپ ان اپنی مسجد کو نہ صرف آباد کر سکتے ہیں بلکہ ایک سے زیادہ زیادہ مساجد بنانے کی بھی ترکیب بنا سکتے ہیں دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی مسجد برو تحریک بھی ہے دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے دعوت اسلامی سلو الحبیب صلی اللہ تعلّہ محمد بارہ مدنی کاموں میں سے پانچ مدنی کام روزانہ کی پانچ مدنی کام ہفتہ وار اور دو مدنی کام مہانہ ٹھیک ہے ان کی پوری الگ سے جو ہے وہ تقسیم ہے روزانہ کے پانچ مدنی کاموں میں سرائے مدینہ ہے مدنی حلقہ ہے مسجد درس ہے چوک درس ہے اور مدسۃ المدینہ بالگان ہے ہفتہ وار پانچ مدنی کاموں میں سے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع اس کے ساتھ ساتھ وی سی ڈی اجتماع یوم تعطیل اعتکاف اور پانچواں مدنی کام مدنی دورہ ہے اور مہانہ دو مدنی کام ہے مدنی قافلہ اور مدنی انعام مدنی انعامات ہے کا... جمع کروانا مدنی آماد کا جمع کروانا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم ذمہ دان سے رہنمائی لیں گے مدنی کام کرنے کی طریقے کیا ہیں یہ دارالمدینہ کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی وہ کنفیوژن دور کر دوں ہزاروں ہمارے اس میں فیملیز اس میں ہوتی ہیں کہ وہ امیل سنت سے مدنی مشورے کے بعد پھر یہ فائنل ہوا کہ دارالمدینہ کا جو یونیفارم ہے وہ اسی طرح سفید لباس اور سبز امامہ رہے گا اسی طرح مدنی منیا سبز اسکارف یعنی جو ایز اٹ از مدنی مولیا تھا دارالمدینہ کا وہ ایز اٹ از رہے گا البتہ دیگر چیزوں کا جو ملے صورت نے جو مجھ مدنی مذاکر نے فرمایا تھا وہ ایز اٹ از کائن ہے میں کہ یہ وضاحت ہو جائے تاکہ کنفیوژن ہزاروں پیرنٹس میں تھوڑے سے پتا چلے کنفیوژ ٹھیک ہے مرحبہ کچھ کچھ حامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احمد چیز کی اشتہار جوانس سے بات کر رہا ہوں بکسافتے بارگاہ میرا یہ سوال ہے جب آپ آئنک پہنتے ہو تو آپ کی عمر صرف زیادہ لگتی ہے بنا آئنک کے آپ کی عمر کم لگتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں میں پہنوں یا نہ پہنو یہ تو آپ نے بتایا نہیں اچھا فیڈ بیک ہے تجزیہ جی ہنگا اپنا تجزیہ جی, جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد جامع رزاد تاریخ کولمبو سری لنکا سے اس کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ارض یہ کرنی تھی کہ سلسلے کو کچھ دیر پہلے سٹارٹ کر لیا جائے تو ان شاء اللہ جلد مدینہ مدینہ ترکیب بن سکتی ہے اگر ممکن ہو تو ساڑھے آٹھ بجے تک اس سلسلے کو اسٹارٹ فرما لیا کریں تاکہ ہم بھی مکمل سلسلہ دیکھ سکیں اللہ خیر ان کثیرہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ کا تو یہ بڑھے گا جو ہے عشاء کی نام اپنے اعتبار سے عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں تو آتے آتے پھر ساری تیاریاں کرتے لائف کی تیاری کرنی ہوتی ہے جماعت نمازیں پڑھنی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کو تو یوں پونے نو بجے کا بھی اعلان کرتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب आ आ आ اس میں نہیں بن پاتا پھر دو چار پانچ منٹ عموماً لیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے نو کا پھر ٹائم جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک تسلی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے الحمد گزشتہ گزشتہ ہم نے آپ سے وہ پوچھا تھا کون وہ پہلے بھرے گا اسی طرح ایک اور طرح کی چیز لے کر آئے ہیں کار والا جو ہے وہ دکھائیے گا اور پھر واٹ از دا نمبر آف دا پارکنگ اسپاٹ پارکنگ جہاں پر گاڑی کھڑی ہے اس کا نمبر کیا ہے جہاں پر گاڑی رکی ہوئی ہے اس کا نمبر کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا اور سوال کا جواب دینا ہوگا جی یہ ہم نے کیوں لیا ہے یہ پھر میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ بلکہ ایک بار بتائیں گے میں بتاؤں گا چلو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جی اللہ میں نے جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے بھی ایک جواب دیا تھا وہ کیا جواب تھا وہ جواب غلط ہی تھا آپ نے صحیح جواب دینا جی واٹ از دا نمبر آف دا پارکنگ اسپاٹ جہاں پر گاڑی رکی ہوئی ہے اس کا نمبر کیا ہے نمبر نظر آ رہے ہیں سولہ ہے صفر چھ ہے چھ آٹھ ہے آٹھ آٹھ ہے اور نو آٹھ ہے نمبر ہے ضرور نمبر تو ہے ایسا ہے کہ آپ بولو گے نمبر تو ہے جی میں نے بھی یہی کاسٹمرے اس کا نمبر ہی کوئی نہیں ہے اس میں بھی آپ مدد لے سکتے ہیں ہاں جی ہاں تو یہ تو نمبر تو اپنا تو نمبر وہ ہے اپنا تو نمبر وہ نہیں ہے اب کون سا نمبر آتا ہے سلمان کیا کہا تھا میں نے کہا تھا یہاں تو نمبر ہے بغیر نمبر کے کھڑی ہے گاڑی دو تین ہم نے بھی نمبر لیا تھا لیکن ہمیں بھی نہیں پتا چل سکا یری اللہ آپ اور یہ سب کام اس پہ پہلی ہوگی جی بالکل سبق آئے گی ان شاء اس کے بعد جواب کی بات آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے جی تھوڑا مطلب نظروں کے سامنے ہی ہے سامنے ہے لیکن کچھ گھڑی لگا دیں گی ورنہ تو یہ ٹائم چار منٹ رہ گیا اس کے اندر کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتا ہے یہ بھی ہے اور یہ ہی اس کے بعد سبق بھی آنا تھا چلیں ماشاءاللہ اللہ گھڑی لگی ہے جی پچیس سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے بتائیں وہ نمبر کیا تھا وہ ہم دکھا ٹھیک ہے صحیح صحیح ٹھیک مکتبت بتا دیا تھا جس نے اس رکھتا بتایا تھا 99 ہی نائن ہے یا کیا ہے بتائیے جی نمبر کیا دے رہے اب بتا دیں اب تو بتا ہی ایٹی یہ بالکل سیم اسی طریقے سے دوبارہ وہ پہلے والا دکھائے یہ ہے ایک پہلو دوسرا دکھائے جی اس کا جواب والا پہلو یہ جواب ہے جی اب نمبر بتا دیں اب میں بتاؤں دوبارہ نمبر اب تو بتانا ہی بنتا ہے جی ایٹی سیون جی ہاں بات کا ایک چیز ہوتی ہے ہم اس کو اپنے اعتبار سے Uh, سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں uh, لیکن اس کے کچھ دیگر پہلو بھی ہو ہیں ہے میں جو جس کو سم سے دیکھ رہا ہے اس میں یہ ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے جی لیکن یہاں تو یہاں صحیح نہیں ہے وہ تو دوسرا ہوتا ہے وہ نو اور چھ والا نہیں تو اس میں کیا سبق ہے یہی سبق ہے کہ ایک چیز کو ایک پہلو سے آپ دیکھ رہے ہیں طرف سے آپ وہاں سے اگر دیں اس میں یہ ہوتا ہے لیکن دوسرا پہلو یہ تو ڈیبیٹ یہ تو مطلب قرآن ودیز تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا کسی نے بھی اپنے سوچ سے بنایا ہوگا مگر اس میں جو بنایا ہے میری نظر یہ ہے کہ اس کا فائنل نمبر نائنٹی نائن وہ اس میں جو تھا جو بھی تھا اب یہ ایٹی سیون ہے تو اگر اس کو آپ گما رہے ہیں تو اس کو گما لیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو نمبر نہ نہ وہ پورا سیکوینس کے ساتھ ہے یعنی آپ اگر بالکل یہی الفاظ کو آپ دوسری طرف سے دیکھیں گے تو آپ وہ پہلے والا لگائیں یہ دیکھیں نا آٹھ اور چھ دیکھیں یہ ایٹی سکس آپ نے اس کو الٹا کر دیا یہ اگر یہاں سے پڑھنے میں تو یہ بھی سیدھا ہی آ رہا ہے نا آ رہا ہے نا یہی تو میں ارض کر رہا ہوں کہ اس کو یہاں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے اس طرف سے دیکھا وہ صحیح ہے لیکن ایک بات ہے ہمارا جواب بھی صحیح ہو سکتا ہے اور جو اس طرف سے دیکھ رہا ہے نہیں نہیں کیوں ہو سکتا ہے دیکھیں سولہ چھ سکسٹی ایٹ ایٹ یہ تو کوئی سیکوینس ہی نہیں بنتی نا بندہ بندہ سوچے کہ آخر اس میں یعنی کیسے کوئی نمبر بتائے گا اس کا کیسے بتا سکتا ہے تو یقینا کوئی نہ کوئی ایسی چیز مسنگ ہے مجھ سے کہ میں وہ تو اگر وہ دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ جواب پتہ چل جاتا ہے نا تو آدمی اس میں دس قسم کی چیزیں الاٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس سے یہ فلیٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں ہر فلیٹ کی الگ الگ پارکنگ ہے یہ پارکنگ 99 نمبر والے کی ہے کیا ہوا بھائی کیوں میں غلط ہو گیا یار نانا دنیا میں گئے ہم لوگ بھائی بائک اور سے پارکنگ نظر ہی نہیں آ رہی او او جگہ پر او ہر فلیٹ کی الگ الگ فلیٹ نمبر اور اگر باہر ملک میں جاؤ تو تیرہ نمبر ملے گا ہی نہیں تیرہ نمبر کا مالا ہی نہیں ہے وہ چیز بھی آپ کی آپ جو سمجھا رہا چاہ رہے ہیں نا وہ چیز اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بھی دیکھا یہ بھی پہلو ہے کہ آپ کے دماغ میں آ گئی ہے نا اب وہ آ گئی ہے ٹھیک تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ باتوں کا تو پہلو ہوتے ہیں جیسے وہ چھ اور نو والا پہلو ہوتا ہے مگر یہ بات بھی صحیح کہ اس کو ہم ٹیڑھا اُلٹا کر کے دیکھیں کہ ہم آپ سے جو پوچھ رہے مطلب بدلا سوچے کہ یہ کیسے چھ سولہ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کیسے پارکنگوں میں اب یہ دنیا سن رہی ہے نا پارکنگوں میں الگ الگ الاٹمنٹ کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسا کبھی کہیں نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ اصل میں آپ کو بتاؤں گنتی لکھتے ہیں نا تو چلو ٹھیک ہے گنتی تو آپ نے لکھی نہیں گنتی ہے یہ پارکنگ الاٹمنٹ نمبر تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں گنتی ہے اور آپ ہمارے پارکنگ الاٹمنٹ نمبر تھا دونوں پہلو درست ہیں تو تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی وہ صحیح ہو دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے اور تیسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ سطح ذہنی ہونی چاہیے آپ نے جو کہا اس کے تو انکوائر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح آپ نے پوری سیدھی سیدھی سیکوینس بنا دی مدینہ مدینہ کر دیا یہ یہ نظم و ضبط والی پارکنگ ہے نا جی بے بے رب پارکنگ نہیں ہے بارن اس نے کہا کہ میں نے ڈی کو الٹا دیکھا واہ بھائی واہ جب زیادہ تھی بج گیارہ ایک منٹ ہوگا الٹا کرنے بیٹھے گا گھر میں چکا چکی ہو جائے گی نا ہاں جی گیارہ بج کے ایک منٹ میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے اس پر اپنا فیڈ بیک اپنی آر اپنی سجیشن یہ بھی ہمیں دیجیے اور مجھے چینل دیکھتے رہیے اللہ حبیب صلی اللہ تعالی الحمد اللہ